صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على القفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على سلاس وسبعين كلهم في النار إلا واحدة قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهي قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مسلی مولانا محمد, في أول اللهم صلی على سیدنا مولانا محمد في اوسط کلامین اللہ علی سیدنا مولانا محمد کا کلامینا معذرت سامین کرام دنیا میں کوئی بھی جب ملک بنتا ہے اس کے قوانین بنائے جاتے ہیں اس کا ایک اپنا لائن آڈر ہوتا ہے انسان ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جرم کر سکتا ہے خطا کر سکتا ہے وہ تہذیب یافتہ ملک ہو یا پسماندہ قریہ ہو ذرا سا جذبات میں آئے گا غصے میں آئے گا اس سے غلطی ہو جائے گی ایک ہے قتل چوری ڈکیتی بدماشی عسمت دری یہ تو انسان جذبات سے بے قابو ہو کر شہوات میں دب کر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایک ہے کسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے ساتھ بے وفائی غداری ہم ہندوستان میں ہیں ہندوستان کے پرچم کو آگ لگانا اس پر پیشاب کرنا اور اس جھنڈے کو ڈاؤن کرنا پیروں تلے روندنا دیکھنے میں چھوٹی خطا ہے لیکن ملک کے ساتھ غداری ہے ایک انسان سو قتل کرے سو زنا کرے اسے لائر ملیں گے وکیل ملیں گے اسے فنڈ ملے گا اسے جیل میں فیسلٹی سہولتیں ملیں گی لیکن ایک انسان کسی ملک میں کرنسی کو ڈپلیکیٹ بنائے ویزا جعلی بنائے پاسپورٹ جعلی بنائے نوٹ جعلی بنائے، یہ سب سے بڑی اس ملک کی بے وفائی اور غداری ہے ہم اگر ملک اسلام کے باشندے ہیں تو ہمارے ہم سے بھی دو قسم کی خطائیں سرزد ہوتی ہیں ایک جذبات میں آ کر غصے میں آ کر شہوات میں آ کر نماز کو چھوڑ دیا داڑھی کو منڈھا لیا تلاوت کو ترک کر دیا مسجد کی نماز با جماعت ترک کر کر گھر میں پڑھ لیا کاروبار ذرا اونچ نیچ سے کام لے لیا ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں حدیث قدسی میں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے میرے بندے تو ریت کے ذرات کے برابر میرے پاس گناہ لے کر آ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آ میرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے مایوس نہ ہو کلیائی وادی اللہ دین حاصر فالا لا رحمت اللہ کیوں مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ایک صاحب آئے آقا کے پاس فرمایا کہ آقا بڑا سخت گنا کیا ہے میں نے کہا کہ زمین سے بڑا فرمایا کہ ہاں زمین سے بڑا آسمانوں سے کہا آسمانوں سے کہا اللہ کی زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہے اس سے بڑا کہا اس سے بڑا آخا نے کہا کہ تیرا اس سے بڑا گنا ہو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ولو انفس ہم جاؤ کا فسط فر اللہ مستقفر الحمر رسول لو جد اللہ طبر <الرَّحِيمَا> اپنے نفسوں پر اگر ظلم کر بیٹھے آپ کے پاس آئیں تو آپ کے پاس توبہ طلب کریں آپ سفارش کریں اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا نہیں اللہ میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا کہا کیا, کیا تو نے کہا کہ ایک لڑکی سے محبت تھی میری جیتے جی حسرت پوری نہ ہو سکی مر گئی رات کو میں قبرستان گیا اور اس کے قبر کی نشاندہی کی لوگوں نے بتایا میں نے کھولا کفن کو پھاڑا پھر زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا آقا یہ سن کر اپنے چہرے انور کو پھینک لیا درندے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے وہ دائیں آیا آپ بائیں طرف مڑ گئے وہ بائیں آیا آپ دائیں طرف مڑ گئے یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ سلاد و کو بھیجا اور حکم ہوا آئے محمد علیہ وسلم آپ اس بندے کے خالق ہیں اس بندے کے مالک ہیں آپ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں اسے جنت اور جہنم کے فیصلہ کرنے والے ہیں آخا آخا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جھلک گئے فرمایا اے محمد صاحم میری عزت و جلالت کی قسم آپ کے پاس جب وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا آنے سے پہلے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اللہ کی ذات بڑی رحم کرنے والی کرم کرنے والی بخشنے والی ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ملک میں اس ملک کے باشندے دو قسم کا جرم کرتے ہیں ایک جرم یہ ہے کہ طبیعت کے تقاضے سے شہوت کے تقاضے سے بھول سے غصے سے اور ایک ملک کی بے وفائی آپ اندرون اسلام لاکھوں کروڑوں کو نہ کریں زمین کے ذرات کے برابر آسمان کے ستاروں کے برابر اللہ کی مخلوق کے برابر اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہی اللہ جو اتنے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اپنے کلام پاک میں اعلان کر دیا ام اللہ نہ یغیرو این شرا کا و وہ یغ غفیرو مضو نی کلیم دیکھو سب گناہ کرو معاف کرنے کے لیے تیار لیکن یاد رکھو کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو میرے ساتھ شرک کرو گے معاف نہیں کروں گا میں اس حالت میں تمہاری موت ہو جائے گی اور مشرق بن کر آؤ نہیں کسی شکل میں معافی نہیں ہے میرا وعدہ ہے تمہیں جہنم میں جانا ہے جا کر رہو گے اور ہمیشہ جہنم میں رہو گے دوسرا اپنے گنا کے برابر جہنم میں جلے گا سزا پائے گا اور آ جائے گا لیکن تجھے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے صرف اللہ کو ناپسند نبی کو نا پسند, اسلام کے اور قرآن کے حدیث کے شریعت متحرہ کے مزاج کے بالکل خلاف اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں مشرق باغی ہے ملک اسلام کا غدار ہے اور گناہ باچندہ ہے ملک کا غدار نہیں ملک اسلام کا بھول سے خطا ہو گئی اللہ کہتے ہیں و یقیر و مادون دالی کالم یا کہ ہم جسے چاہے معاف کر دیں گے کیسے کیسے صحابہ کرام کی تاریخ تھی شراب کے اندر لتپت بدکاری ان کا ماضی کیا تھا آج ان کو گناہوں کے ساتھ یاد کرنا جرم اور گناہ ہے کبیرہ دھلے تو ایسے دھلے ایسے دھلے کہ ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگ گیا اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے لیکن شرک کی معافی نہیں مشرک کی معافی نہیں مشرک اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کے علم اللہ کی قدرت میں کبھی نہیں تھی کرنے والا باغی اللہ قرآن کے تیس پارے ٹھیک نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے چھ ہزار غلط تو بھول گیا تھا ندی پر یہ پیغام پہنچانا پیغمبر تک پہنچا پیغمبر بھول گئے تھے صحابہ تک پہنچانا صحابہ تک پہنچا صحابہ نے غداری کی علاج ملنا اور صحابہ کرام امت تک یہ چیز کو نہ پہنچا سکے گانی ہے صرف بت ہے اللہ پر توہمت ہے نبی پر توہمت ہے اور صحابہ کرام پر توہمت ہے آپ سن چکے ہیں یہ اللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام معیار ہیں دین اسلام کے دین کے سرچ میں ہیں اتارٹی ہیں بہنا منو بھی متلیما آمن تم بھی فخدی تدو اگر تمہارا ایمان اگر تمہارا عمل اگر تمہارا روزہ اگر تمہاری تلاوت اگر تمہارا نکاح اگر تمہاری طلاق ان سے ملتی ہے میل کھاتی ہے تب تو تم ایمان تمہارا ایمان مکمل ہے یہ اتھارٹی ہیں ان کو چھوڑ کر کوئی طریقہ شریعت کے اندر ایجاد کرنا اور اس پر جبر کرنا اور اسے سنت کا مقام دینا نبی کے طریقے کا مقام دینا یہ صحابہ کرام پر توہمت ہے دین کا جو کام قیامت تک جس شعبے سے ہو سکتا تھا جنگلوں میں بیابانوں میں سمندروں میں صحراؤں میں آبادی میں شہر میں دیہات میں امیر میں غریب میں حاکم میں محکوم میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں تھی ایک نیا طریقہ اپنا کر یہ کہنا کہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ قرآن کا طریقہ حدیث کا طریقہ مردوں کے تعلق سے ایسان ثواب کیا صاحب کرم کے ماں باپ نہیں تھے کیا نبی کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا تھا یا نبی مدینہ پہ یہ بات مکرمہ جب سفر کر رہے تھے اور درمیان میں بی بی آمینا کی قبر آئی آپ روئے نہیں تھے وہاں دل بلا نہیں تھے اس زمانے میں جنازے نہیں نکلتے تھے مردے کے بعد تین تیسرا دن دسواں دن چالیسواں دن اور مردے کے مرنے کے بعد سال اور برسی نہیں ہوتی تھی اگر یہ ہونا تھا صحابہ کے اس کو کرتے ہم اس کو بدت اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تقاضا موجود تھا مردے ہوتے تھے ان کا تینواں دن آتا ان کا دسواں دن آتا ان کا چالیسواں دن آتا ان کی برسی آتی صحابہ نے نہیں کیا آج اگر کوئی کر رہا ہے سوالاک صحابہ پر تومت باندھ رہا ہے کہ صدیق تمہیں فاتحہ دلانا نہیں آیا ہم دستی کر کے برسی کر کے بتا رہے ہیں صدیق کو گالی دے گا بچے گا فاروق پر گالی دے گا بیٹھے گا آخا نے فرمایا صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور بری نظر سے دیکھتا ہے اس کے ایمان کی خیر نہیں مرتد ہو کر مرے گا ہم کیوں کہتے ہیں بدت صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تقاضا موجود تھا دسویں کا چانیسی کا برسی کا فاتحہ کا جمعرات جمعرات نہیں آتی تھی بارہ ربیع الاول ندی کے زمانے میں خلافائے راشرین کے زبانے میں نہیں آیا جل سے نہیں کر سکتے تھے وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے لوبال نہیں جلا سکتے تھے رجب کا مہنا نہیں آیا رجب کے اندر کول کی فاطیا کیا وہ نہیں جلا سکتے تھے کیا سب میراج کے اندر جگ نہیں سکتے تھے نبی کو جگنے کا شوق نہیں تھا نبی کو رات میں عبادت کرنے کا جذبہ نہیں تھا کیا نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا اللہ نے بتایا جبرائیل کو یا جبرائیل ہزم کر بیٹھے یا جبرائیل نے نبی کو بتایا اور نبی ہزم کر بیٹھے بتائیے یہ بدت ہے نہیں اس لیے کہ صحابہ نے اس کو نہیں کیا جبکہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اس کا تخاضا موجود تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ پر ایمان لانے کے ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ پر دین مکمل ہو چکا ہے ایک ایک بات بال کی کھال آپ پر مکمل ہو چکا ہے نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نئے پیغمبر کی ضرورت ہے نہ جن کے آنے کی ضرورت ہے نہ وحی کی ضرورت ہے نہ کسی تنظیم کی ضرورت ہے نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے جتنا دینا تھا قیامت تک کے نیلا آخر دے کر چلے گئے کوئی شخص قرآن شریف کی آیت یو تو نے کہا اگر ہم نے یہ یہ زبور میں یات تفظیل ہوتی ہم اس دن عید کا دن مناتے زبردست آیت الوم اکمل تو لکم دین اکم وکمن تو متیم الاسلامہ دینا آج کے دن میں نے تبردین کو حکمل کر دیا یہ قرآن شریف کی آیت اللہ نے نبی سے امت کو کہلوایا الوم اکمل تو لکم دین اکم میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تم تو میں نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا وہ ازیت رقم السلام دینا اور راضی ہو گیا اسلام کو دین بنا کر صحابہ کے رام کو پوچھا جب آیت نازل ہوئی حجت الوداع کے موقع پر اوٹنی پر آپ تشریف فرماتے ماتے کا میدان تھا صحابہ اللہ کو گواہ بنا کر بتاؤ کہ میں نے کوئی بات چھپائی کہا کہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی کمی کی کہا کہ نہیں میں نے کوئی کوتاہی کی کہا کہ نہیں اللہم ہم اللہم اما اللہم مچھت اللہ اے اللہ تو گواہ ہے کہ تیرے دین کو کمی بیٹی کے بغیر میں نے مخلوق تک پہنچا دیا استنجا کے دھیلے کا طریقہ پانی لینے کا طریقہ ٹیشو پیپر کا طریقہ میاں بینی کے ملاقات کا طریقہ غسل کرنے کا طریقہ مسجد میں جانے کا طریقہ کون سی چیز آپ نے باقی رکھی ہے کوئی چیز اب یہ کہیں ہم کہ یہ چیز کمیٹی ہمارے حضرت بتا رہے ہمارے پیر بتا رہے ہیں ہمارے مرشد بتا رہے ہیں ہمارے امیر غریب بتا رہے ہیں کون سی چیز آپ نے ٹوٹی کا طریقہ لباس کا طریقہ یہاں تک کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کیسا پیغمبر ہے شاید استنجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے بٹ اب میں کہتا ہوں کہ ظہل مشتری عطارت مریخ فضاؤں میں مخلوق بسنے لگے آبادیاں ہونے لگے میرے اللہ کی قسم احکامات وہاں کے لیے بھی ہیں آخا کے زبانے میں کتنی کا ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا خون دیا جاتا تھا نہیں قرآن میں یہ احکامات موجود ہیں ہائی جہاز کی ٹرین تھے ٹرین کے احکامات موجود ہیں ہائی جہاز کے احکامات موجود ہیں چاند نے آپ چلے جائیں غسل کا کیا طریقہ ہوگا وہ چاند کے احکامات موجود ہیں سب کچھ دے دیا کمی لینے کی ہے اور دیا بھی ایک پانی کا گھاٹ ہے جنگل کے اندر اور اگر اس میں ایک ہی جگہ پانی پینے کا راستہ رکھا گیا تو آدمی پانی نہیں پیے گا ہاتھی آئے گا ڈر جائے گا شیر کی باری آئے گی ہرن آئے گا تو پھر وہ شیر کو دیکھے گا بھاگ جائے گا انسان آئے گا جانور کو دیکھ کر ودک جائے گا اللہ تعالی نے جناب محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مطحرہ کو نازل کیا یہ فلیکسیبل ہے گاؤں کا امریکہ کا سائنٹسٹ علامہ جاہل گوار سب کو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے مست ایک گھاٹ دیا اس گھاٹ کے اندر سب طرف سے پانی پینے کی اجازت دی مشرق سے آؤ وہاں جنگل سے درندے آئیں یہاں آبادی سے انسان جائیں وہاں دیہات سے کسان آئے یہاں شہر سے لوگ پائپ لائن لیں فلیکسیبل شریعت دی آزادی دی اس میں اس کے اندر آپ نے قیودات نہیں لگائے جو چیزیں دے دی وہ دے دی اس کے اندر دیکھیے جو اسلام ہے پوری دنیا میں ایک ہے آج لوگ کہتے ہیں یار بریلوی مسجد میں جاؤ لگتا ہے فاتحہ صحیح مرکز میں جاؤ لگتا ہے جماعت کا کام صحیح دیوبند میں جاؤ لگتا ہے مدرسہ صحیح پیر دلچکار صاحب دامد برکاتہم کی مجلس میں جاؤ لگتا ہے خانقاہ کا نظام صحیح کرے تو کیا کریں مرے تو کیسے مرے ہر ایک یہ کہتا ہے اللہ دہی سویلی ادو اللہ یہی جو ہے راستہ ہے اللہ تک پہنچنے والا یہی ہے کنتم تم خیرہ امتین یہی ہے ولت منکم من امہ, یہی ہے جس کے اندر ایمان بنتا ہے یہی ہے تحجد بنتی ہیں یہی ہے جنت تک جانے والا ہر ایک یہ کہنے والا ہے دیکھیے آسان ہم آپ کو ترازو دیتے ہیں نہ تو فتاو عالم عالمگیری میں کھمالنے کی ضرورت نہ تو تفصیل ابن تفسیر ابن کثیر کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہ تو آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے این کلام اور ان فلسفے کو گہرائی سے ناپنے کی ضرورت جھگڑا کیا ہے اب اس وقت جھگڑا دیوبند کا بریلی کا جھگڑا تبلیغی جماعت کا جماعت اسلامی کا اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا کلو ہز بدئیم ہر ہو اپنے کنویں کو دنیا کہتا ہے میں تبلیغی جماعت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ نجات کا راستہ میں نے دیوبند میں پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جنت کا راستہ یہی اور جو آدمی مبارک پور اشرفیہ میں پڑھا اسے پوچھئے تو وہی بات کہے گا آگیان والوں سے پوچھے وہ کہے گا آخان نے فرمایا کلو مولود فطرا ہم جب اپنے کارخانے سے آدمی بنا کر بھیجتے ہیں تو دین حنیف اور دین فطرت دے کر بھیجتے ہیں نہ مسلک کی چھاپ ہوتی ہے نہ جماعت کا ٹھپا ہوتا ہے نہ فرقہ ہوتا ہے ہو اسما کو مسلم کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا حنفی نہیں رکھا شافی نہیں رکھا غیر مقلد نہیں رکھا مبلک نہیں رکھا دائی نہیں رکھا دیوبندی نہیں رکھا بریلی نہیں رکھا کیا رکھا ہوا سما المسلمین تمہارا نام مسلمان رکھا کلو مولودسی طرح اللہ جب بھیجتے ہیں دین فطرت پر بھیجتے ہیں یو حودانی ہی او یو نفسیرانی ہی او یو مجسانی ہی ان کے ماں باپ ان کا ماحول ان کا سماج ان کی سوسائٹی ان کا معاشرہ ان کو ایک مسلک کی چھاپ دے دیتا ہے میں اگر میرا باپ دیوبندی نہ ہوتا ہمارے والد بھی دیوبندی اور ہمارے دادا محترم لوگ کہتے ہیں جماعت کے خلاف بات اس سرزمین بنگلور کے اندر جماعت کی پہلی لینٹ والے ہمارے دادا مرحوم مولانا ابو الفید رحمت اللہ علیہ اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جس زمانے کے اندر مسجدوں میں تبلیغیوں کے داخلے پر مسجد کو غسل دیا جاتا تھا پتروں سے سواگت ہوتا تھا آج تو مرغ مسلم آتی ہے آج دیگ آتی ہے آج ویلکم کیا جاتا ہے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب دیوبن چھوڑ کر ڈھابیل گئے ہیں آپ کتنے خاص شاگرد رہے ہیں ہمارے دادا محترم ابوال الفیض رحمت اللہ علیہ کہ آپ ڈھابیل حضرت کے ساتھ چلے گئے اور حضرت آپ کو لے کر گئے میسور روڈ کی گلی کوچیاں وہاں کے گلی اور وہاں کے کوچے گواہ ہیں کہ سیکل میں پھر پھر کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور مرکز کمار پیٹ کو آباد کرنے والوں میں جب یہاں پر شہر بنگلور کے اندر کوئی بولنے والا نہیں تھا دعوت و تبلیغ کے فریضے کے تعلق سے انہوں نے اپنی بیٹیوں میں جو بیٹی خوبصورت حسین نوجوان تھی ہماری پھوپھیوں میں اور تعلیم یافتہ تھی ان کو جب مظفر نگر کی جماعت آئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کبھی پور مدرسی کی بنیاد کو رکھا اگر ان کو یہاں پر بیوٹی دے دی جائے کھانا موسم نہ پسند ہو کر لوگوں کے سلوک سے ناراض ہو کر وہ چلے جائیں گے اپنے علاقے میں ان کو باندھنے کے لیے ہمارا دا, ہمارے دادا صاحب نے اپنی بیٹی ہماری پھوپھی صاحبہ کی قربانی دی اور ان کو دیا دیا نہ گھر دیکھا نہ خاندان دیکھا نہ خلیلہ دیکھا اللہ گواہ ہے کہ صرف مرکز کمار کو آباد کرنے کے لیے اور یہاں کمرشل اسٹریٹ کے اندر جوابی مسجد ہے احیات اس کے اندر وہ خدمات انجام دیتے رہے یہ دعوت و داری بن کر آئے تھے یہ مبلک بن کر آئے تھے جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے صحیح ہے یا غلط ہے کون بے وقوف ہوگا کون ہوگا کس کو کتے نے کاٹا ہوگا اس کو اپنے انجام کو کتے کی موت مرنا ہوگا کافیانہ موت مرنا ہوگا جو دعوت و تبلیغ کے فریضے کا انکار کرے گا دعوت و تبلیغ کی افادیت کا انکار کرے گا دعوت و تبلیغ کی افادیت کا انکار کرنے والا انڈا ہے جو سورج کا انکار کر رہا ہے دعوت و تبلیغ کے فریضے کا انکار کرنے والا وہ دیوانہ ہے جو پھول کی خشبوں کا انکار کر رہا ہے کام انکار کر سکتا ہے انکار دعوت و تبلیغ کا نہیں انکار اسلام کا نہیں انکار نماز کا نہیں انکار اس جماعت کے اندر جو غیر قسم کے لوگ داخل ہو گئے جس سے جماعت کا نام خراب ہو رہا ہے جس سے اکابرین کے راتوں کی رونے کی جو آہیں ہیں وہ زمین کے اندر دب کر رہ رہی ہیں جس سے ہمارے اکابرین کا خاص طور سے اس شہر بنگلور کے اندر قسط اول جو پہلی اینٹ ہمارے دادا صاحب نے رکھی ہمارے پھوپا نے رکھی دعوت و تبلیغ کے فریضے کے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا سے مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے میرے اللہ کی قسم آج گھر گھر کے اندر دیے چلتے بت پرستی ہوتی شرخ ہوتا اور یہاں پر خبروں کی پوجا ہوتی اللہ ان کے خبروں کو نور سے منور کرے یہ آئے ان کے اسٹیجوں کے نیچے بم کو رکھا گیا ان کے اجلاسوں کے اندر اشدوں کو چھوڑا گیا بیل کو چھوڑا گیا اور پٹاخے پھوڑے گئے پھر اس کے بعد اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے حضرت بالن حقانی رحمت اللہ علیہ اگر یہ آدمی غیروں میں پیدا ہوتا اس کو پیغمبر بنا لیا جاتا اسے بنا لکھنا آتا نہیں پڑھنا آتا نہیں دودھ کا دودھ کیا پانی کا پانی کیا ہمارے والد محترم جو شیواجی نگر کے ہری مسجد کے اندر ایک طویل عرصہ امام تھے اس مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ نمازوں کے بعد ایک توہرا ہوتا تھا لوگ اسے سینے سے لگاتے تھے اور جلایا کرتے تھے اور کسی کی موتا کے بعد گھی کا چراغ ہوس کے اندر ڈبویا جاتا تھا شرف کو بدت کے مراکس تھے کہ ہمارے کشمیری اللہ, اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت عبیدی صاحب یہ کچھ تو چار احباب تھے انہوں نے نار تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا حضرت ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا حضرت بالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا بلکہ اس سرزمین کے اندر آج دیو مندی مدار سیربیاں نظر آ رہے ہیں یہ مقابری کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہم اگر جاتے ہیں میدان میں ہمیں پیٹ کر مرغ مسلم کی دعوت ملتی ہے جیب بھر لفافہ ملتا ہے ہوائی ٹکٹ ملتی ہے بیگ گاڑیوں میں سفر کر کر مشقتیں جھیل کر گالیاں برداشت کر کر اور تانے سندر اس شرک کی جدت کی سرزمین کے اندر یہی وہ دائت تھے یہی وہ مبلغ تھے جنہوں نے شف کے پرچم کو ندا کیا جنہوں نے جدت کا خاتمہ کیا جنہوں نے حضرت مولانا الفاظ رحمت اللہ علیہ کی تحریک اور جماعت کو بڑھاوا دیا کہا کہ یہ جماعت دیو مندی جماعت ہے یہ جماعت جس سے جو لوگ آ کر طائب ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں سوال اس کا نہیں ہے سوال اس کا نہیں ہے سوال اس کا ہے کہ آپ نے اس کو مقام کیا دے دیا آپ نے اس کو درجہ کیا دے دیا آپ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے اس کے مقابلے میں مدرسے کا مقام کیا ہے عالم کا مقام کیا ہے خانخواہ کا مقام کیا ہے میں تو کھلے عام مجھے آپ اس جو ہے نورانی مسجد کی چار دیواری سے نکلنے ہی نہ دیں ہاتھ اٹھا کر بدوا کرنا چاہیں کریں ہتھیار لائے تو سیمے میں گھونک دیں میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ آج اگر یہ جو جماعت والے کام کر رہے ہیں جماعت کو بدنام کر رہے ہیں اپنی بدعملی کے ذریعے سے اور برے سلوک کے ذریعے سے علماء کی حکارت کو علماء کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھنے جیسے کہ میں نے مثال میں کہا بسم اللہ نگر کی جماعت دیوبند اور وہاں انہوں نے کہا بھائی اگر دین بنتا ہے تو اسی میں بنتا ہے یہ مدرسے والے اپنی دکان کھول بیٹھے ہیں الحاظ بلّہ قاسم نانوت دکان کھول بیٹھا تھا رشید احمد گنگو ہی دکان کھول بیٹھا تھا یہ لوگ جیلوں میں گئے آج ہمیں موٹی تنخواہیں ملتی ہیں انگریز ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے مالٹا کی جیل کیوں گئے تھے مدرسے کو قائم کرنے کے لیے جب انار کے درخ سے ہٹا دیا گیا مالٹا کی جیل کے اندر انہوں نے مدرسہ قائم کر لیا پاکستان کے ایک نامبر عالم کو کشمیر کے اندر گرفتار کر دیا گیا جموں کی جیل بھیجا گیا جیل کو دار الحدیث بنا دیا جیل کو دار الحفاظ بنا دیا سینکڑوں حافظ بننے لگے سینکڑوں محدث بننے لگے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ نے ہم پر رحمت کا معاملہ کیا ہم جیل نہ جاتے تو ڈاکو ہوتے دہشت گرد ہوتے اس عالم کے سطح میں ہم حافظ قرآن بن گئے کئی کتابیں وہ لکھنے لگے عالم جہاں جاتا ہے درخ کے نیچے خانخواہ بنا لیتا ہے یہ جو انکار ہے حکارت ہے جی بیانہ سے کچھ نہیں ہوتا جی مدرسیہ سے کچھ نہیں ہوتا جی خانخواہ سے کچھ نہیں ہوتا جی یہ پانچ کام میں جڑے رہو جنتی بنو گے نکل جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے یہ ایک بات حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہی آپ جو چاہیں آپ کو انعام مارنا چاہیں مارے جوتا کا ہار پہنانا انہوں نے یہ بات کہی حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے جاتا ہوں اور لوگوں کے اندر چلت پھرت ہوتی ہے اور پانچ کام کو پیش کرتا ہوں اللہ اللہ اکبر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا چپل ہمیں مل جائے اور کوئی ہماری مردے کے ساتھ ہمارے موتا کے ساتھ ان کی چادر نہیں ان کا کفن نہیں ان کی دعائیں نہیں ان کا رات کا تڑپنا اور دل بلانا نہیں اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے اللہ نے آپ کو ایسے قبول کیا تھا کہ آپ کا چپل اگر مل جائے ہماری قبر میں چلا جائے ممکن ہے ان کے جوتے کے سبے میں اللہ ہماری مغفرت کرے گا اللہ نے اتنا ان کا مقام دیا تھا روتے تھے تڑپتے تھے امت کی فکریں تھی امت کے بارے میں ان کو احساس تھا میں ندی کا کڑن تھا نبی کی ترق تھی نبی کے لیے جو آیت آئی تھی لال باقی کا باقی اے, اے محمد کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو گواہ بیٹھیں گے یہی درد منتقل ہو گیا حضرت مولانا یاد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سینے میں کافر کا جنازہ گیا رونے لگے پوچھا کسی نے کیا جان پہچان کا ہے کہنے لگے نہیں مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن پکڑ لے گا اور کہے گا کہ لیاس کے پاس کلیما آیا تھا مجھ تک نہیں پہنچایا تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا ایک تھی, ایک تھی رونا تھا ایک دل دلانا تھا زمانے میں اس جیسا متقی نہیں دیکھا ہوگا جو نبی کے اشارے پر آیا ہو نبی کے اشارے پر کام کیا ہو وہ کام غلط نہیں وہ کام جو ہے حدیث اور پران کے راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے لیکن حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں جماعت کے کام میں لگتا ہوں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں میں گھر نہیں جاتا یا تو رائے پور جاتا ہوں یا نہیں تو میں سہارنپور جاتا ہوں کہا کہ حضرت کیوں حضرت فرماتے ہیں کہ میں جماعت میں لگنے کی وجہ سے شیطان مجھے انگلی کرتا ہے میرے دل میں غرور پیدا کرتا ہے تکبر پیدا کرتا ہے اے لیا آج تو نماز کی دعوت دینے والا بن گیا آج تو کنگے کی دعوت دینے والا بن گیا آج تو قرآن کی دعوت دینے والا بن گیا میرے دل میں مائل پیدا ہو جاتا ہے جس کے جوتے کو لے کر ہم اپنی خبر کی کامیابی کو پا سکتے ہیں اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ کہ میرے دل کے اندر مائل نہ پیدا ہو جائے آج داڑی مڑے آج شوٹ خور آج حرام کور آج چور اچکے بدما زانی ظلم کرنے والے جوڑے کو لینے والے ممبراس کے اندر کھڑے ہو کر دین کے بارے میں نئی نئی باتیں گھڑیں گے کہیں گے خواب میں پیغمبر آئے تھے حدیث گڑیں گے قرآن گے بتائیے یہ دعوت و تبلیغ کے حق میں مفید ہے یا دعوت و تبلیغ کے حق کے اندر نقصان دینے والا ہے اللہ کے لئے. حضرت جیسی شخصیت کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی خانقاہ میں جاتا ہوں ذکر کے غسل سے میرے دل کو دھوتا ہوں یا میں سہرنپور جاتا ہوں اعتکاف کرتا ہوں اعتکاف کے غسل سے میں اپنے دل کو دھوتا ہوں پستے تھے روتے تھے یہ ان کے دل کے اندر بات تھی کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے یہ کیا مصیبت ہے کہ کوئی عالم آتا ہے کوئی شیخ الحدیث آتا ہے کوئی تقریر ہوتی ہے کوئی کتاب لکھی جاتی ہے ہر چیز کے اندر دعوت والا مزاج نہیں دعوت کا ساتھی نہیں دعوت کا چہرہ نہیں یہ کہاں کی مصیبت ہے کہ مولانا نے یہ بات کہی تھی اگر اس وقت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے تعلق سے جماعت پر جو آپ نے روایتوں کو فکس کیا یعنی کہا کہ جہاد کا جر ملے گا یقیناً اس زمانے کے اندر کون سے زمانے میں کب کن لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی تھی دیکھیے انگریز کے زمانے میں میوات کے اجڑ علاقے میں جن کو کلیما پڑھنا نہیں آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کا افضل ترین جہاد تھا ارے وہ حالات وہ تھے آج کے زمانے میں کہ جب ویلکم کیا جاتا ہے اسرائیل جیسے ملک جس ملک کے اندر دنیا کی کسی مسلم آبادی کے داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا تبلیغی جماعت کو آلو کیا جاتا ہے کچھ تو مسئلہ ہے کچھ تو معاملہ ہے اسلام کا دشمن مسلمان کا دشمن وہ کیا نظریہ رکھتا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں ایک عام آدمی ایئرپورٹ میں جاتا ہے مشتبہ دہشت گرد اور ٹیلرسٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیا بات ہے کہ ملک کے اسرائیل اس کو اجازت دیتا ہے کیوں اسے ویلکم کرتا ہے کچھ آمدید کرتا ہے حضرت کے زمانے میں حالات گمبیر تھے مخالفتیں تھی مارتا پیٹتا تاریخ کی سرزمین تھی خیل ابھی طالب تھا راستوں کے کاٹے تھے قربانیاں تھیں یقیناً حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اگر یہ کہا کہ جہاد کی کچھ چیزیں لغوی اعتبار سے حضرت نے سراحت کی ہے حضرت نے نہیں کہا کہ یہ جہاد کا نئے بدل ہے یعنی اس سے آدمی جہاد سے مستغنی ہو جاتا ہے حضرت نے صاف کہا حضرت نے صاف کہا اپنے ملفوظات کے اندر یہ جماعت کی چلت پھرت دین کے کام کی علیب بات ہے یہ بھی سی ہے یہ کام کچھ وقت مکمل ہوگا جب یہ ہندوستان سات سو پہلے سال سات سو سال پہلے آ جائے گا کیا مطلب جب تک اسلامی مملکت کا نفاظ نہیں ہوگا جب تک جہاد شری نہیں کرو گے اور جہاد کرے گا کون داڑی بڈا کرے گا بے نمازی کرے گا جس کو کلیمہ نہیں آتا وہ کرے گا بد دین کرے گا کہا کہ پہلے تم دیندار بنو اور مجاہد بنو حضرت کا خود یہ نظریہ تھا کہ یہ جماعت کا کام جب اب بھی انتہا کو پہنچے گا تو ہندوستان سات سو سال پیچھے ہو جائے گا حضرت کے زمانے سے سات سو سال پیچھے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی شاہجہاں جو ہے شاہوں کی حکومت تھی اسلامی پرچم یہاں پر لہراتا تھا حضرت عالمگیر کا زمانہ تھا حضرت شاہ جہاں کا زمانہ تھا حضرت حیدر علی کا زمانہ تھا حضرت ٹیپو سلطان کا زمانہ تھا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ خود کہا کہ یہ کام آخری نہیں ہے اب تم کیسے کہتے ہو جمعہ میں آتا ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی سفیر اور اجتماع کیا جائے تو ہاؤس بنانے کے لیے داخانہ دینے کے لیے لا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تبلیغی جماعت مالک ہے ماں ہے اور دین اس کی بیٹی ہے یہ غلط نظریہ ہے یہ دین پر الزام ہے یہ دین پر توہمت ہے دنیا میں جتنے مدرسے ہیں دنیا میں جتنے خانخواہ ہیں دنیا میں جتنی تحریکیں جماتے ہیں یہ سب دین کے بچے ہیں ماں جیسے کہے گی بچے کو چلنا پڑے گا بچہ جیسا کہے گا ماں کو ویسا چلنا ضروری نہیں ہم نے کیا کر لیا دین کو اس کے تابع کر لیا دین کو ہم نے سمیٹ کر رکھ لیا نہ مولانا صاحب نے کہا نہ مولانا یوسف صاحب نے کہا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اللہ محمد علی رحمت بڑے بزرگ ولی قطب جماعت کی تشکیل کے لیے گئے کیا سمجھو تم بڑوں کی باتیں پھر جا کر کہو کہ بھائی چلنے سے منع کیا چار مہینے سے منع کیا ہم نے یہ بھی کہا جو یہ بات کہے گا وہ کراس فائلنگ کا ہے حرام کے نقصے کا ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی اور پھر ہم نے دھمکی دی اس کے باوجود بھی کہے گا قیامت کے دن اس کے امان لے لے جائیں جی گے کوئی فرق نہیں فضا بناتے رہے بناتے رہے کہ تبلیغ کے خلاف بات تبلیغ کے خلاف. یہ تبلیغ کے خلاف علامہ یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ یہ تبلیغ کے آدمی نہیں تھی. احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تشکیل کرنے کے لیے گئے یہ بھی بڑے اپنے زمانے کے قطب یہ اپنے زمانے کے ولی ایک ولی کا ایک کتب سے جماعت کی تشکیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نکلیے وقت نکالیے حضرت نے کہا کہ جب نکلیں گے تو نکلیں گے ایک بات یاد رکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جماعت میں کسی جماعت میں کام کرتے ہوئے کسی تحریک میں کام کرتے ہیں ہوئے ہر دنیا کی دوسری جماعتوں کے کام کا انکار کرنا بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح میں جمعہ کا بیان دے رہا ہوں میں یہ کچھ بیان دے رہا ہوں دوسرے عالمہ بیان نہیں دے رہی میں مدرسہ قائم کرا میرے مدرسے میں اس تعلیم دوسرے مدرسے میں تعلیم نہیں میں جماعت کا نظام چلایا میری جماعت صحیح خانخواہ صحیح نہیں مدرسہ صحیح نہیں دارالوم صحیح نہیں وہ کے خطبے صحیح نہیں میلاد کے جلسے سے صحیح نہیں اسلحی معاشرہ کے جلسے سے صحیح نہیں ذکر کی مجالی صحیح نہیں مظاہر قرآ صحیح نہیں ایمان نہیں بنتا ایمان یہاں پر بنتا ہے ارے یہاں جو ہے اے سی میں بیٹھ کر اور کولر کے نیچے بیٹھ کر اور آرام سے مائک میں چیخ ڈالے تو کیا معلوم نکلو کنا چار مہینے چالیس دن تب پتہ لگ یہ حضرت احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی جماعت میں رہتے ہوئے کسی تحریک میں رہتے ہوئے اور کوئی کام کرتے ہوئے کسی اور کام کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا گمراہ ہے جہنوی چار مسلک ہیں. امام شافی امام مالک امام احمد کسی جماعت مسلک میں ہم ہن لیکن تین مسلکوں کو برحق مان کر ہم ہنفی ہیں دنیا کے سارے مسلک غلط سفیان ابن عینا نے مسلط بنایا سفیان سوری نے مسلک بنایا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے مسلک بنایا اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف نے مسلک بنایا آپ کے شاگر کئی ہیں جنہوں نے م... لیکن اللہ نے ان کو نہیں چلایا اللہ کہ یہاں کتنے مقبول ہوئے چار مقبول ہوئے اب ان چاروں میں کسی ایک میں رہے ہم ہم ہنسی ہیں نا امام ہو... لیکن یہ کہنا کہ امام شافی کا مسلک غلط ہے امام مالک کا شریعت اجازت نہیں دیتی یہ گھاٹ ہے اس گھاٹ میں چاروں طرف سے پانی پیا جا سکتا ہے چاروں مسلک برحق ہیں تالاب کے چاروں کناروں سے پانی پینا برحق ہے دنیا میں ہزاروں تحریکیں ہیں جاؤ لبنان کے اندر جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا کی تبلیغی جماعت وہ کام نہیں کر سکتی اسرائیل کے لاک میں انہوں نے دم کر رکھا ہے اب ترکی کا ارنزغان جو اس وقت کا وہاں کا چیف منسٹر ہے اور حاکم وقت ہے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے وقت کا ہمترین جہاد ہے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جو میں اپنے بچوں کے اندر اپنے گودوں کے اندر بچوں کے کچڑے اڑا رہے ہیں کیا اسلام کے لیے خدمت نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نایودین آج امریکہ سے برسرے پیکار ہیں اپنے جسم کے پرختے اڑا کر اس کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں کیا یہ وقت کی دعوت و تبلیغ نہیں ہے کیا یہ کف سے للکارنا شرک سے للکنا کون میں نہیں یہ کر لو جنتی یہ کس نے کہا بتائیے مرکز میں نظام الدین میں یہ بات کہی گئی سلطان شاہ کے اندر یہ بات کہی گئی ہمارے اکادری کس کوئی نہیں کہتا یہ کلاس قسم کے آدمی گناہ کر کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جماعت کا سہارا لے لیتے ہیں داڑھی چھوڑ لیتے ہیں اب کوئی نہ کوئی جماعت ہو نہ کوئی نہ کوئی تحریک ہو نہ اب داخل ہو گئے تھے شرابی دل و دماغ سے نشا نہیں گیا پاپی تھے جاری تھے ظاہر تو بن گیا باطن نہیں بنا اب من چاہے حدیثیں من چاہے روایتیں یہ کس نے کہا بتائیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی تحریک اور کسی جماعت کی نگہبانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا کنٹرول علماء سے نکل کر عوام کے اندر آ جاتا ہے فرماتے ہیں کہ اس تحریک کو اس جماعت کو دیمک لگ جاتی ہے اور وہ دیمک ایسے چاٹتی ہے جیسے کہ جہاں پر ساحلی علاقہ ہوتا ہے تو دمک وغیرہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ دمک کتابوں کو چاٹ لیتی ہے ختم کر دیتی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اس جو ہے عالم کو کسی نے بتایا کہ اون کی ہڈی کو لائبریری میں رکھا جائے اونٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو اگر لائبریری میں رکھا جائے وہ ہڈی کی وجہ سے دمک اس لائبریری میں داخل نہیں ہوتی فرماتے ہیں اس کو لطیفہ سمجھیے یا جوک سمجھیے یا یہ حقیقت سمجھیے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عالم صاحب اپنی لائبریری کی کتابوں کو دیمک سے بچانے کے لیے اون کی ہڈی کو لٹکایا کہیں سفر میں گئے واپس آ کر جو دیکھا کتابیں تو کیا بچتیں اس ہڈی ہی کو دیمک نے کھا لیا تھا فرماتے ہیں کہ جو چیز محافظ ہوتی ہے ہڈی محافظ تھی دیمک اور کیڑوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے لیکن جب اس کی نگرانی نہیں ہوتی ہے اسی کو کیڑے چاٹ لیتے ہیں دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے اس نے پورے عالم کے اندر نورانی کرنوں کو بکھیرا ہے اس نے ظلمت کو ختم کیا ہے لیکن اگر اس کی کڑی نگرانی نہ کی جائے اس کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جبرل امین جو ہے وقت نہیں لگائے تھے علماء کو قتل کر دیا گیا مدرسے سے کچھ فائدہ نہیں جمعہ کے بیان سے کچھ ہوتا نہیں یہ سب نہیں ہو رہا یہ جمعہ کے بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بیان سے پورے عالم میں انقلاب وبا ہوتا تھا اب جو جمعہ کے خدمے ہیں نبی کی وہ وراثت ہے اب جو مدرسے ہیں وہ صفا کی وراثت ہے اب جو خانخواہ ہے حضرت علی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خانخواہوں کی وراثت ہیں خانخواہوں کا ایک تسلسل ہے مدرسوں کا ایک سلسلہ ہے مسجد کا ایک سلسلہ ہے واضح نصیحت کا ایک سلسلہ ہے لیکن یہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جا کر مرا الیا صاحب پر ختم ہو جاتا ہے جو خاص شکل کے اندر بنا ہے اس کو ایسے ہی مانو اس کو اس سے اونچا مقام نہ دو یہ شرک ہو جائے گا بدت ہو جائے گا فاتحہ کوئی بری چیز ہے حدیث میں آتا ہے جو تین مرتبہ قل و اللہ کا سورا پڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب دیتے ہیں جمعہ میں لوگ آتے ہیں شب برات میں لوگ آتے ہیں امام صاحب نے کہا بڑا اچھا موقع لوگ کل و اللہ کا سورہ تین مرتبہ پڑھو حدیث جھوٹی حدیث میں کہا گیا کہ کل اللہ کے سورے کو تین مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن کا اگر اب ایک قرآن ایک سو چودہ صورتیں اور سات منزلیں اور تیس پارے کہاسا ہر کوئی پڑھے گا کہا کہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھو تو جب کبھی مختدی آتے جمعہ میں آتے فجر میں آتے امام صاحب نے کہا تین کل پڑھو پھر پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ تیرے نبی نے سچ کہا کہ تین کل پر ایک قرآن کا ثواب ہے اے اللہ اگر تیرے نبی کی بات سچی ہے اس کا ثواب نبی کو پہنچا اس کا صحابہ کو پہنچا اس کا اولیاء کو تعبیر کو طب تعبیر کو پوری امت محمدیہ کو اور بےخصوص جو یہاں لوگ آ کر تین کل پڑھے ان کے ماؤں کو ان کے باپ کیا غلط ہے بتائیے کوئی غلط ہے باپ ارے بھائی کسی مردے کو ایسالے ثواب کرلا رہا قرآن حریف سے ثابت ہے تین پل پر ایک قرآن لیکن ہم کہیں گے یہ بدت ہے کیوں اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا اس لیے صحابہ نے نہیں کیا سلام پیرو چھٹے بنو سنتیں گھر میں پڑو وضو گھر میں کرو جو وضو گھر میں کرتا ہے سنت گھر میں پڑتا ہے لا تجن و کم کبورا تم اپنے گھروں کو مسان نہ بناؤ مسان اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی حکم یہ سلام فی چلتے بنو امام کی دعا کے محتاج نہ بنو نبی نے جو کہا وہ شریعت اب ہم اپنی عقل دوڑا ہے کہ صاف تین خل پر یہ قرآن بڑا اچھا موقع لوگ جڑ گئے دیہات سے شہر سے آ گئے چلو ماں کو بخشنا کیا برا کیا برا نہیں اچھا نہیں نبی کرے نہیں کرے جمع میں ہماری اطلاع ہوئی کتے کے یہ ہوئے ہے لیکن اس کو شریعت کا دائرہ دینا اب سوال یہ کہ نبی نے اس کو کیا किया نے کیا جو تم اتنا بڑا مقام دے رہے ہو یہ تو मेरे ہے میرے منڈے میں درد تھا میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا صبح اٹھ کر اپنی منڈی کو ستر مرتبہ جھٹکو اب میرے جھٹکنے کو دیکھ کر میرے مری جھٹکنے لگے نے کہا کہ تم جو جھٹکتے ہو کہا کہ میرے پیر نے جھٹکا کہا تمہیں درد یہ تو ایک بیماری تھی ایک عارضہ تھا یہ میرا مرض تھا اور اس مرض کے تحت مجھے بطور ایکسرسائز کے ڈاکٹر نے بتایا تھا حضرت مولانا الیاب رحمۃ اللہ علیہ پر نہ جبرائیل آ سکتے ہیں نہ آئے ہیں نہ انہوں نے دعوی کیا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے یہ ایک ایک ایکسرسائز تھا ہمارے خاطر امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی موتیوں کی مانا پرو کر دے دی ارے کہاں تم ڈھونڈتے پھرو گے صاحب قرآن سے مسئلہ نکالو گے حدیث سے نکالو گے کہاں تم جنگل در در بھٹکتے تم دسترخان کو چنو گے ہمیں نماز دے دی نماز تقبیر تحریمہ آہستہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس کی حدیث وہ آمین آہستہ اس کی حدیث وہ انہوں نے احسان کیا انہوں نے نہیں کہا کہ میرے اوپر وہی آئی یہ طریقہ میرا آخری طریقہ مجھ کو جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا ہر امام یہ کہہ کر گیا کہ میری باتوں کے سامنے خدا رسول کا خول مل جائے میری بات کو لات مار دو خدا رسول کی بات کو لے لو انہوں نے احسان کیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احسان کیا ایک ایکسرسائز دیا چار مہینے کا ایک طریقہ بتایا چلّہ بتایا اب اس کو دین کہنے لگے ہم ہم شریعت کہنے لگے نماز دین ہے ہنسی طریقہ دین نہیں ہے ہنفی طریقہ نماز تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے ہنسی قبر میں یہ نہیں ہوگا کہ تو ہنسی تھا کبھی سنا آپ نے قبر میں یہ ہوگا کہ تیرا دین کیا تھا وما دینوں کا اگر کوئی پوچھے تیرے تدیم تیرا کیا تھا وہ جواب میں کہے میں ہنسی جوتے مارے جائیں گے اس کو یہ ہنسیت اللہ کی متعین کردہ نماز اور حکم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے یہ شافی یہ امام مالکی یہ امام احمد ام نے یہ بخاری کی روایتیں یہ ترمیزی کی روایتیں یہ شریعت نہیں شریعت تک پہنچنے کا اللہ تک پہنچنے کا رسول تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے دین کے اندر ہماری اصلاح کا مولانا نیاس رحمتہ اللہ علیہ نے ایک راستہ بنایا وہ دین نہیں وہ دین کا راستہ ہے اس کو قرآن بنا دینا حدیث بنا دینا جو چلا وہ جنتی جو نہیں چلا وہ جہنمی وہ ایک نمبر کا دعوت و تبلیغ کا منافق اور کٹر دشمن ہے نہ امام ابو حدیفہ نے یہ بات کہی نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں بھئی کہنے کا حق نہیں ہے مرکز میں آ کر بولو جماعت میں نکل کر بولو یہاں بیٹھ کر بولے تو ہوتا کیا اچھا ایک تاجر ہے ہم نے کہا لون لینا حرام سود لینا حرام اب وہ ارے حضرت کیا رہے ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھ کو بولتی پانی پی کو ڈکار مار کو آ کو دکان چلاؤ کا نام کتنی مصیبت معلوم یا کیا کیا لائسنس لینے پاپڑ دے یوں کہے گا ہم نے منسٹروں کے بارے میں کہا ارے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کو بولتی ودان سبھا کہو کہ نا بی ایچ سی والوں سے سامنا کرنے کٹر اسلام مسلمان دشمنوں کا سامنا کرنا یہ مولی صاحب کے سو تقریبوں پر بھاری پڑتا انہیں یوں بولتا رنڈی کے بارے میں بولے زنا حرام رنڈی بولنے لگے اسے شرمدا کی لذت کیا معلوم اسے زنا کا مزہ کیا معلوم رات گزار کوئی بات ہے یہ ایک بے خوبی کی بات کرتے ہیں آپ عالم جو گناہ کو روکے گا اس جماعت میں اسے جانا ضروری ہے تاجر کی اصلاح کیا تو تاجر بننا سیاستدانوں کی اصلاح کیا تو یہ جماعت والے کہتے ہیں ہمنا نہ کون نہیں بولنا بول رہا تو جا کو ہاں بڑی کو بولو گزشتہ جمع جمعہ جماعت آئی تھی اثر کے بعد ایک ذمہ دار شاید آئے تھے لوگ گواہ ہیں ہم نے اللہ کی قسم اصلاح کے لیے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی بڑپنا ہے کوئی تان ہے کوئی تک. صرف ایک بات پوچھی آپ تھے جمعہ میں کہا کہ تھے آپ کیونکہ جماعت چار مہینے میں نکلے ہیں تین قلعے ہو چکے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کیا برا تھا اسے? ہوٹل والا کھانا دے کر کیٹرنگ والا بریانی دے کر آپ کی بیگم کھچڑی پکا کر پوچھتی نہیں پوچھتی دردی کپڑے دے کر پوچھتا نہیں پوچھتا انجینئر مکان دے کر پوچھتا نہیں پوچھتا ہم اصلاح کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے لگا کہنا یہ چاہیے تھا جی بہت ساری غلطیاں تھیں انشاءاللہ توبہ کر لیں گے اصلاح کر لیں گے ہماری آنکھیں کھل گئی ہم نے جہاد کو اس کے اوپر فٹ کر دیا ہم نے دین کو اس کا غلام بنا دیا ہم نے اس کو بڑھایا چڑھایا جیسا کہ بدتی لوگ جو ہے بڑھاتے ہیں چڑھاتے ہیں فاتحہ دلاتے ہیں اولیاء کا مقام اونچا کرتے ہیں ہم نے جو ہے اس کو ہم نے بڑھایا چڑھایا کسی صاحب کی گاڑی ہے کے زیرو تھری اے ٹو اور ٹو کے زیرو شاید درمیان میں آ گئی ہے اس لیے ان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جا کر اپنی گاڑی کو ہٹا لے تو بدتی یہی کہتا ہے ان اس نے بھی بڑھایا اور اس نے بھی چڑھایا تو ہم نے ان سے پوچھا کے کی آپ نے کیا محسوس کیا تو اگر متقی تخوہ ہوتا اسبیت نہ ہوتی جماعت کے رنگ میں اندھا نہ ہوتا آدمی تو کیا کہتا حضرت شکریہ اللہ کا احسان آپ نے آنکھیں کھولی اس لیے کہ مینڈک جس کنویں میں رہتا اسی کدنیا ہم اس کنویں سے نکلے آپ جب میرے گھر میں لگتی ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس سے بھاگنے کا راستہ کیا ہے چھوٹا بچہ باہر کھڑا ہوا بولتا ہے یہ جی حضرت ہاں کھڑکی سے خود ہو جی بولتا انہیں اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا شکریہ ادا جماعت میں جو لگتا ہے مسجد کے ماحول میں میں ہوں مجھے معلوم نہیں ہے ہزار غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں لوگ میری اصلاح کرتے ہیں بڑے اصلاح ہم مانتے ہیں رب بنا زلمنا انفسنا و علم تک ہم مانتے ہیں مان کر چلتے ہیں ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں ہم حق کے پجاری ہیں ہم باطل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ عر الحق کا حق کا برس نتیبا حق کو حق بکا اور اس پر چلنے ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں ہم دعوی نہیں کرتے یہ آخری تقریب ہے پینل ہے ہاں ہمیں اعتماد ہے کانفیڈینس ہے کہ ہم نے اس پر تیاری کی ہم نے بزرگوں سے مشورہ لیا کتابوں کی طرف رجوع ہوئے انٹرنیٹ کی دنیا کو ہم نے کھنڈالا اکادرین کی تقاریر کو ان کی زندگی کانفیڈینس بھی کوئی چیز ہے ارے ڈاکٹر کانفیڈنس کے بغیر علاج کرے ہو سکتا ہے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے مر بھی جاتا ہے وہ تو انہیں مر جاتا ہے کانفیڈنس ہے یہ غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے تو کہنا اجی یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں جائیے آپ بڑوں سے کہیں یہ کوئی بات نہیں بتائی یہ ضد ہے ضد چھوڑو بیماری کینسر لے لو ایک لے لو اللہ سے اے نا ایک دے, دے دے یہ جسم مر جائے گا ایمان نہیں مرے گا عقیدہ نے ذد چھوڑو بھائی ذد چھوڑو جماعت پرستی چھوڑو شخصیت پرستی چھوڑو ایک ہی شخصیت ہے نبی کی صحابہ کی جو معصوم ہے اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے دودھ کا دھلا ہوا ہوں میں جنتی ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا مولانا الیاف صاحب کہہ سکتے ہیں نہ قاسم نانوتوی کہ کوئی اتھارٹی نہیں کوئی اتھارٹی نہیں اللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا مقدس طبقہ اس کے علاوہ کسی تحریک کو کسی اچھا دیومن کے جو فارغ ہیں دیومن برحک مدرسہ ہے نہیں نبی کے اشارے پر قائم ہوا نہیں قاسم نانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خواب میں آخا آئے تھے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے ندی کی بشارتوں سے جیسے تبلیغ کا کام ہوا ایسے ہی دارال دیوبن بھی تو نبی کے اشارے پر قائم ہوا کہ دیوبند کے جو فارغین ہیں چار سو بیس ادارے قائم نہیں کر کوٹ رسیدہ نہیں بناتے اب اگر ہم کہیں بھئی دیوبند کا فارغ پلا علاقے میں نیپال کے ایک مدرسہ قائم کیا ہے مدرسے میں بچے نہیں کھیت میں بورڈ لگا کر مدرسے کی توہین کر رہا ہے دیکھو کابریرین کو گالی دے دیا ناوین دیوبند کے خلاف ہوگا نادین ہم دیومن کے خلاف نہیں دیومن کا پاریخ کام کر سکتا ہے مونا لیا صاحب غلط کام نہیں کیے مونا لیا صاحب نے جس جماعت کی بنا رکھی وہ جماعت غلط نہیں اس جماعت کے اندر کئی غلط قسم کے لوگ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے ایوب پر پردہ ڈالنے کے لیے زد ہر دھرمی اور علماء سے دوری مدارس سے دوری یہ کمیر صاحب کہنے لگے تم جانتے ہو جیسے چولا گیس سے جلتا ہے اور تیل سے جلتا ہے ایسے اللہ جہنم کو علماء سے جلائے گا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اللہ مجھے برباد کر دے اگر میں یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ علماء سے دوری کا کام انگریز جو کرنا چاہتا تھا امریکہ جو کرنا چاہتا تھا یہ غلط تین سو تیرہ لو پورے عالم پر بھاری یہ تین کروڑ فوج پر بھاری کیوں لیتے ہو بھائی غلط قسم کے ادبیوں کو کیوں داخل کرتے ہو تین سو تیرہ بدر کے پوری دنیا پر بھاری تھے اور منافقین پورا میدان بھر جاتے تھے لیکن فوج کو بھاری تھے یہ فوج کو بھاری قوم کو کیوں لیتے ہیں آپ تقریر کے کچھ اصول ہیں کچھ ضابطے ہیں اس کے پیچھے اس کے سامنے کو جاننا ایک امیر صاحب کہنے لگے جے بائک کو بول رہے تو ہوتا کہ جی مثال کیا دیئے ایک اسکوٹر ہے ڈال ہارن مار رہی, مار رہی مار رہی مار رہی کتا بھی ہٹتا نہیں یہ مولی ساما بیٹھے اس جگہ بیٹھ کو ہارن مارے تو ہٹتا کہ جی ہماری چلت پھرت سائیکلوں کی ہمیں چلتے پھرتے سائیکل میں دل مارے تو بھی ہتھی ہٹ جاتا یہ سب علما کے وقار کو گھٹانے کی اللہ کی قتم اگر یہ بات جھوٹ ہو خدا مجھے غارت کر دے اس مسجد کے یہاں کے ماحول میں یہاں کے سماج کے اندر یہ گئی ایسی باتوں سے کیا جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا ایسے لوگوں سے کیا جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا ہم کہتے ہیں کہ تین سو تیرہ بنو اور صاف حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیدا کرو حضرت نے جو خوف پیدا کیا جو ڈر پیدا کیا جو تخوہ پیدا کیا اور جو وہ دیکھنا چاہتے تھے کیا دیکھنا چاہتے تھے اس ہندوستان کو سات سو پہلے سال کا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے وہ پارلیمنٹ پر اللہ کی قسم حضرت کا خواب تھا کہ پارلیمنٹ میں کلیم طیبہ کا پرچم لہرائے حضرت مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو دل بات پہنچی کہ حضرت جماعت میں لگنا چاہتے ہیں پیر کو تھپ تھپایا پرمایا کہ حسین جو کام کر رہا ہے لاکھوں دائیوں مبلغوں پر تیرا کام بھاری ہے انگریزوں سے جو تو ٹکر لے رہا ہے شیخ الحدیث کی جو خدمات تو انجام دے رہا ہے بہت ان کی خدمات ہیں حضرت اقدس مولانا شیخ الحمد رحمتہ اللہ علیہ دلی کے اندر جامعہ ملیہ انہوں نے قائم کیا یہ تو دنیاوی عصری تعلیم ہے جامعہ ملیہ مولوی کورس نہیں شعبے ہلز نہیں ہے وہاں وہاں پر درس نظامی نہیں ہے وہ تو دنیا کی کالج جیسے آپ کی بنگلور یونیورسٹی ہے ویسے ہے جامعہ ملیہ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے چننے میں لگنا چار مہینے سال میں اگنا جیسا ہے ایسے ہی جامعہ ملیہ کی تعاون کرنا وہی ثواب رکھتا ہے ان کا ذہن وسیع تھا وہ کل ذہن نہیں تھے وہ لمیٹڈ نہیں تھے اللہ نے کلام پاک میں سور لوہ کے اندر فرمایا کہ یہ دعوت عام ہے بالا ربی اندی داؤ تو قومی لائی لو میں نے دن کو بلایا میں نے رات کو بلایا رات کو بلانا بھی دعوت دن کو بلانا بھی دعوت بالا ربی اناؤ تو قومی لے لو نہ پلوں میں جد ہوں آئی اللہ سرارا میں جب کبھی بلاتا وہ بھاگتے پھر اس کے بعد ہے انی آلند لہم و اصل تو لہم اسرارا میں زور سے بولا دعوت میں آہستہ بولا دعوت دعوت کی سزا عام ہے تاجر اچھی تجارت سے دعوت کا فریضہ ٹائلر امانت داری سے دعوت کا فریضہ امام اپنے منصب کی ادائیگی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا امت کے اندر قرآن دے کر دعوت کا فریضہ حفظ کا مدرس کلام سینوں میں ٹھوس کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ خانخواہوں کے اندر بیٹھ کر ذکر, ذکر کے ذریعے سے دلوں کو مانگنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ امریکہ سے برتر کار ہونا دعوت و تبلیغ کا فریضہ مسجد اختلا کی بازیابی کی فکر کرنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ بابری مسجد میں اذان کے گنجوانے کی فکر کرنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ مودی کے لیے عدالت کے کٹہرے میں لا کر اسے مجرم اور مرزم بنانے کی فکر کرنا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ مظلوموں کی آہوں کی قدر کرنا اور ظالم کے پنجے کو مروڑنا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اب کہیں نہیں صاحب مانتے نہیں انہوں ہم تو اتنا مانا اتنا مانا کہ زمین کو بھی دائی مانا آسمان کو بھی دائی مانا ہم نے دن کو دائی مانا ہم نے رات کو دائی مانا ہم نے قرآن کو د... تم بے وقوف کو تھا اسی میں ہے تھا اسی میں ہمیں ان کا ہمیں مرکز چھوڑ کر سنتے نہیں یہ کس نے کہا یہ کس نے کہا جاؤ کل فیرو فلر فی پھرو زمین کے اندر دیکھو وہ عالم کا دیکھو یہ عالم کا دیکھو وہ جماعت کا دیکھو یہ جماعت کا دیکھو دیکھو آج یہ سافٹ ویئر انجینئروں کے اندر کئی دیندار ہیں بیچارے وہاں پر دعوت و تبلیغ کی فضا بنائے ہوئے ہیں اسلامک لٹریچر ان تک پہنچاتے ہیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بالکل مس نہیں کرنا حضرت کا سفر ہے بسم اللہ نگر میں بھی بیان ہے قادریہ مسجد میں بیان ہے بیسوں لوگوں کو جو بابری مسجد کے قاتل تھے بابری مسجد کی ان سے اند بچائی ان کو انہوں نے ایمان اور اسلام سے مشرف کیا یہ دعوت و تبلیغ کا پرندہ نہیں ہے یہ اسلام کی خدمات نہیں ہے محدود ذہن کر لینا یہ نبی کو گالی ہے صحابہ کرام کو گالی ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ بھئی میں ایک امام ہوں میری ذمہ داری ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا جمعہ کا بیان دینا اگر میری ڈیوٹی کے ساتھ کمیٹی والوں نے محلے والوں نے دو اور امام لگا دیے تو کیا وہ مقابلے کے لیے لگائے یا میری سہولت کے لیے لگائے سہولت کے لیے بھائی اور آرام ہو گیا میں نکاح پڑا جاتا ہوں بھاگ بھاگ کر کراتا ہوں کہیں جاتا ہوں مجلسوں میں دوڑا کر تیز سواری کر کے لے آتا ہوں اگر دو امام اور مل جائیں تو میری جو امامت کی ذمہ داری ہے وہ تقسیم ہو گئی دعوت و تبلیغ نبی کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری اس کو ایک جماعت نہیں کر سکتی ایک تحریک نہیں کر سکتی نبی ایک سورج اس سورج کی کرنوں کو سوالات صحابہ نے لیا سوالاک صحابہ نے کروڑوں تعویم کو دیا کروڑوں تعوین نے اربوں مسلمانوں کو دیا قل یا کلیا ان رسول اللہ کم جمیا وہ ہم ایک کیسے کریں گے ہم نبی کی ایک چیز کو قیامت تک نہیں بیاں یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس نبی کے گھاٹ کے نبی کے اس مشرب کے مختلف گھاٹ بنا دیے کہ تم جو بھی کرو گے لکھنے والا لکھے گا دعوت و تبلیف بولنے والا بولے گا دع... اور فریضہ ہلکا ہو جائے گا حضرت مولانا پیر ذوالکار صاحب دعوت برکاتہ عالیہ نے بڑی عمدہ مثال دی جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ لے کے اجن خلیفہ تھے حردل عزیز آپ کے خلیفہ حضرت مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کے اندر مدرسہ قائم کیا مدرسہ اشرفیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ مدرسہ تھا حضرت کی طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مد علی اللہ علیہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مسلم لیگ کے تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے تھے سیاسی اعتبار سے بھی فرق تھا خانخی اعتبار سے بھی فرق تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تہجد باجماب کے قائل تھے حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ اصول فقاق کے پکے متشدد آدمی تھے یہ بھی اپنی جگہ پر حق حضرت مدنی اپنی جگہ پر برحق لیکن دونوں کے مزاج میں جیسے صدیق اور فاروق کے مزاج میں فرق تھا یہ فرق حضرت تھانوی اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگیوں میں تھا پاکستان بنا لاہور کے اندر حضرت مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفاتے مرو کسی بزرگ کی شناخت کے ساتھ مرو کون امام صاحب کے ساتھ جو رہتا تھا مدن صاحب کے ساتھ جو چاپیتا تھا جو حضرت کے محتمین صاحب کے ساتھ جو چندہ وصول کرنے جاتا تھا کسی چپڑ خناتی کے ساتھ چور چکے کے ساتھ اپنی صحبت نہ بناؤ آخا نے فرمایا المر و ماں امن احبا دنیا میں جو آدمی اس کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اپنی شہرت اپنی شنا کون گئی وہ مسجد کھلتے ہی پہلے نمبر پر آنے والا کون جو موزم صاحب نہیں تو آزاں دینے والا کون جو گلی کوچوں کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے جگانے والا کون جب کوئی دیوا اور یتیم تڑپتا ہے امداد ایک ایسی بنا ہوئی وہ نہیں مائی کے قریب میں قیامت کے دن اسی کاؤنسلر کے ساتھ حسر ہوگا مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اتنے قریب تھے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو سکرات ہوئی حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسن اب تو قریب ہو جا اب تو تنہائی ہے ایک شیر پڑھا اس کا جملہ یہ تھا کہ اب مخلوق سے تنہائی ہو گئی اب میرا اللہ ہے اب تو آ اب میں تو ہوں گا میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا ہمیں دنیا سے رخصت یہ ہے مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر مدرسہ اشرفیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قائم کیا حضرت مدرسہ قائم کیا حضرت کے اسٹاف میں پرنسپل جو ناظم مدرسہ تھے وہ حضرت شیخ الاسلام سے بیت تھے مدرسے کے محتمین مدرسے کے بانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے اور مدرسے کے جو نازم وہ حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے مزاج دونوں کا مزاج بنتا نہیں ایک سرد ایک گرم ایک لیگی ایک کانگریس ایک زمین ایک آسمان ایک جو ہے ٹھنڈا اور ایک گرم ایک میٹھا ایک کڑوا تو انہوں نے یہ کیا وہ نازم صاحب نے اسی گلی کے اندر اسی چوراہے میں اسی محلے میں دوسرا مدرسہ قائم کر لیا ابھی مدرسہ چگرا بھی نہیں یہ فارغوں کی نکلی نہیں یہ آفس بنا نہیں نازن صاحب نے الگ مدرسہ اسی گلی میں مدرسہ حسینیہ کے نام سے بنا لیا ہم ہوتے تو اشتہار چھاپتے اللہ اکبر یہ ایک نمبر کا چور ہے اچکا ہے ہمارے مدرسے کا پیسہ چورا کر مدرسہ بن لیا اسے دین کی خدمت کرنا ہوتا اسی مدرسے میں کرتا کیا ضرورت تھی دنیا کے پتوے ٹھوکتے مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد بزرگ کے آت پاس آتے جاتے آتے جاتے چہرے پر کے آسار تھے کہ میرے مدرسے کے نازیم نے کام کرنا بھی تھا تو پاکستان اتنا بڑا تھا کہیں کسی کنارے کہیں اور محلے میں سامنے حضرت مدنی کے نام سے مدرسے حسینہ کو قائم کیا چہرے پرخم کے آسار تھے والد صاحب نے دیکھا کہا کہ بیٹا جب تم شام کو آؤ گے تو مجھ سے جو ہے قیمتی بات لے لینا شام کو آئے آنے کے بعد چہرہ اداس تھا کھانے میں طبیعت نہیں لگ رہی تھی کہا کہ بیٹے کیا بات ہے فرمانے لگے کہ حضرت ابا حضور دیکھیے اس طریقے سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا کرنا تھا تو کسی اور محلے میں کسی گلی میں کسی چوراہے میں قائم کرتے اور کسی گلی میں مدرسے ہی کے سامنے حسینیہ نام کا مدرسہ ٹرسٹ قائم کیا بڑے نیب تھے اللہ والے تھے دلوں میں اخلاص تھا فرمانے لگے حسن میاں ایک بات بتا سو کلو کی بوری سر پر لے کر تو جا رہا ہے ایک اور آدمی آیا اس نے کہا کہ پچاس کلو کی بوری میرے سر پر دے دے وہ تیرا محسن ہے وہ تیرا دشمن ہے مسئلہ مر گیا وہاں کو حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میرا محسن کرم فرما ہے کہا کہ بے وقوف سمجھتا کیوں نہیں پورے پاکستان کے مسلمانوں کا پورے لاہور کا بوجھ تیرے مدرسے سرفیہ پرتا حسینیا مدرسہ قائم ہوا اب یہ بوجھ اللہ نے تقسیم کر دیا اب یہ مدرسے کے سٹ اس میں دو جگہ سے پھوٹنے لگے تو جماعت دین کا کام کر رہی ہے خانخواہ کر رہا ہے امام کر رہا ہے مدرس کر رہا ہے معن کر رہا ہے مفسر کر رہا ہے شیخ الحدیث کر رہا ہے تا اس ملک میں اسلام جو آیا کیسے آیا کوئی جماعت آئی تھی چھلے کی تاجروں کا طبقہ آیا تھا کیرل کے راستے سے اس زمانے کی مسجد آج بھی موجود ہے زبان سے چھ باتیں نہیں کہیں پانچ چیزوں کے پابند نہیں رہے فضائل اعمال کو پڑا نہیں انہوں نے یہ کیا کپڑا بیچتے تو کہتے کہ اس کو چوہے نے کھا لیا اس میں رنگ پڑا ہوا ہے یہ پھٹا ہوا ہے اس کو دیمت لگی ہوئی ہے میں نے سو میں خریدا ایک سو دس میں بیچوں گا کہتے لوگ یہ بڑا جیو ایک دن دو دن اتنا پھیلا اتنا پھیلا پورے مارکیٹ پر یہ تاجروں کا قبضہ ہو گیا بادشاہ کے پاس شکایت گئی آئے ہیں پردیسی عرب کے تاجر اور ہمارے مارکیٹ کو انہوں نے ڈاؤن کر دیا بادشاہ سے ان لوگوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ نہ جی ہم تو جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے کہا کیا چیز ہے جو تمہیں تعلیم دیتی ہے کہا ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے ہاتھ بڑھاؤ میں محمد کا کلیمہ پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ایمان لے کر آیا ریا ایمان لے کر آ گئی اور پھر اس سچائی سے اس ملک میں ایمان اور اسلام داخل ہوا کیا وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں تھا دعوت و تبلیغ کامن ہے اس کو چین تو نہیں کہ یہی کرو گے تو دعوت و تبلیغ ہے یہی نو علیہ السلام اور دیکھو ایک بات یاد رکھو برا نہ ماننا دیوبند کے دو ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے دارال دیوبند کے دو ٹکڑے ہو گئے سہارنپور کے اندر مدرسہ ہے مظاہر علوم دو ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے دو ٹکڑے ہوئے جب تو علما حضرت کلائے ملت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دو ٹکڑے ہوئی نہیں ہوئی چاچا چا کی الگ جمیت بھتیجے کی الگ جمیت بڑے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پورے عالم پر جو مسلمانوں کی تحریکیں اور جماعتیں ہیں اس پر امریکہ کی نگاہ ہے امریکہ اس میں تفریحہ پیدا کرنا چاہتا ہے چھوٹ ڈالنا چاہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے دارال کا تو علم نہیں ہے مجھے پور کے مظاہر کا علم نہیں لیکن مسوخ کے ساتھ کانفیڈینس کے ساتھ یقین کے ساتھ تھپا مار کر خدا کے حضور جواب دہی کا احساس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جمع علما کی جو پھوٹ ہے وہ امریکہ کی وجہ سے میرے پاس اس کے شواہد میرے میرے پاس اس کے دلائل ہیں وہ جھوٹ ہیں غلط ہیں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں وہ دوسری بات لیکن اپنی حد تک یہ کانفیڈینس ہے جمع علما جیسی تحریک جس نے انگریزوں کا بھی تر گول کیا جس نے ہندوستان سے انگریزی مملکت اگر یہ نہ ہوتی جمع علماء حضرت مدنی نہ ہوتے حضرت شیخ الہ نہ ہوتے حضرت جو ہے گنگو ہی نہ ہوتے یہ سب اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک کو شروع کیا اور جنگ آزادی کا بگل بجایا اور انہوں نے حضرت شاہ عبداللہ عزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو روب عمل لایا حضرت مدنی نے للکارا ہندوستان کی انگستان کی انگریزی فوج کو تو اس کی طاقت کا مہیش بٹ جو فلمی ڈائریکٹر ہے اس نے اقرار کیا اور اس نے فلم بنائی جمع علماء پر کہ جمعت علماء نے قائدانہ کردار آزادی میں ادا کیا ہے اور وہ نہ ہوتی تو ہندو بھٹ جھٹ جیسا آدمی اقرار کر رہا ہے ایسی جماعت انگریزوں کی نگاہ سے اوجل نہ ہو سکی اس کا ایک آفس ہے اس کا ایک صدر ہے اس پر علماء ہیں اس میں عمارت شریعہ ہے اس میں دار ہے اس میں دا... دیکھو تعصب کے بغیر قیامت میں نہ جمیت کام آئے گی نہ جمیت کا باپ نہ تحریک جماعت اسلامی نہ تبلیغی جماعت نہ دیوبندی نہ بریلی میں ہوں گا میرا عمل ہوگا اکیلے جائیں گے آپ بھی اکیلے جائیں گے ستر ستر سال ایک جس طرح میں جورو مرد سونے والے جورو الگ جائے گی مرد. اللہ کے لیے غور کرو وہ جمیتیں علماء جس نے انگریزوں کے مکر کو پہچان کر ہندوستان کے اندر آزادی کا پرچم لہرانے کے اندر قائدانہ رول ادا کیا جامع شہادت نوش کیا انگریزوں کو ٹکر ٹک لی وہ جمعیت علماء کے آج انگریزوں کا شکار ہو گئی دو حصوں میں بیٹھ گئی دو ٹکڑوں میں بٹ بڑھ... میرے پاس ثبوت ہیں وہ غلط ہیں میں ہار جاؤں گا ہار سکتا ہوں میں نہیں کہتا لیکن ہم نے سنا دلائل ہیں کہ بھتا امریکہ سے آتا ہے ن کے اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے اس تحریک کے ذریعے سے وہ کیا کام مسلمانوں میں کرانا چاہتے ہیں اس پھوٹ سے امریکہ کو کیا فائدہ ملنے والا ہمیں معلوم ہے یہ بڑے بڑے لاکھوں کے جلتے ای ٹی وی کا لائیو ٹیلی کاسٹ شیخ الکسپریس کروڑوں روپئے ایک جلسے پر اب تک جمے تولما کی تاریخ کے اندر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا جب جمے के کے بعد پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کے عدالتوں کے چکر دس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ کا خرچہ آتا ہے یہ چاچا بھتیجے کی جو لڑائی کوٹ کے اندر جو چل رہی ہے ایک سنوائی پر دس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک کا خرچہ دونوں کا یہ کس کا پیسہ ہے یہ کون سا خون ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس حرام کی اس وقت کے فرون اور زجال کی بھرتی اور اس نے کام کرنا تھا وہ کام کر گیا ہے لیکن ان شاء اللہ ہمارے اکادرین زندہ ہیں کخوا زندہ ہے راتوں کا رونا زندہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اس کے برے دن آ رہے ہیں اور اس کا برابر ہو چکا ہے یہ افغانستان سے عراق سے بھاگنے کی راہیں دیکھ رہا ہے اور حدیث کی وہ پیشنگ نہیں کہ پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بلا بھی مسلمان کو کہے گا اسے جوتا مارو الحمدللہ یہ زلیل اور تا ہو رہا ہے تیس پر نو لاکھ افراد ابھی امریکہ کے اندر بے روزگار ہو چکے ہیں اس نے اپنی کمپنیوں کے آرڈر تھے جیسے ہندوستان کو سافٹ ویئر دیا چائنا کو کچھ دیا, دے تو دیا تو کچھ کمپنیاں کروڑپتی بن گئی جیسے ٹاٹا برلا لیکن عوام نوکری سے محروم ہو کر تین پر نو لاکھ افراد روڈ کے بھکاری بن چکے ہیں اور جنگ کے اندر ایک ایک ہیلی کاپٹر پر ایک ایک ہتھیار پر اس کے لاکھوں کروڑ ڈالر خرچ ہوتے ہیں ایک ایک فوجی میں ہے کروڑوں ڈالر تباہ برباد ہوتے ہیں اس کی آگ میں وہ جھلس رہا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے وہ برباد ہو رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ گر بھی جاتے ہیں تو مچھ کو جو ہے مٹی نہیں لگتی شکت کھا کر بھی سکھ ہیں امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی تبلیغی جماعت کا کوئی ہیڈکوارٹر نہیں ہے اس پر مستقل ایک نگران جماعت نہیں ہے میں نکلا تو میں امیر آپ نکلے تو آپ امیر میری عمارت میں میں جو چاہے ہاقو آپ کی عمارت میں آپ جو چاہے اپنے ساتھ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس جماعت کے اندر کچھ نمائندوں کو بھیج کر پرانے شریف کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے دیوبن کو دو تکڑے کر دیا جس دیوبند نے امریکہ کے ناک میں دم کر دیا مخالف دہشت گردی کانفرنس اس کا تو کوئی دیش ہی نہیں ہے اس جماعت کا کوئی پلیٹفارم نہیں ہے یہ بغیر سیل کے بغیر ربر کے بغیر جو ہے چیف منسٹر کے وزیر خزانہ کے اپنا جان اپنے مال کے ذریعے سے یہ ہر کسی کو ویلکم اور خوش آمدید کرتی ہے ہو سکتا ہے اپنے جاسوسوں کو اپنے نمائندوں کو اس نے اس کے اندر چھوڑ دیا ہو تاکہ مسلمانوں میں جذبے جہاد سرک پڑ جائے مسلمانوں میں غلط قسم کی شریعت حاوی ہو جائے اسلام کی روح نبی کی عزمت صحابہ کا تقدس اولیاء کا احترام علماء سے تعلق مدارس کا رشتہ خانخواہوں کی فضیلت یہ لوگ اس میں داخل ہو کر ممکن ہے جب یومن ٹوٹا جب جمعیت ٹوٹی جب مظاہر ٹوٹا اس پر بڑے بڑے شیک الحدیث ہیں تو اس کا ٹوٹنا اور اس کے اندر اس کا انوالمنٹ کوئی جو ہے بعض اختیار نہیں ہے اسرائیل جو اسلام کے نام پر خون چھنتا ہے الٹیاں کرتا ہے مسلمان کے نام پر آخر کچھ تو توجہ ہوگی کہ اس تبلیغی جماعت کو وہ ویلکم کرتا ہے اپنے ملک میں اجازت دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے منصوبوں کو اس میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے منصوبوں کو پورا کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں ان دشمنوں کی شناخت کرو ان جو ہے اسلام مسلمانوں کو پہچانو جو علماء کو مدارس کو خان کو جمعہ کے بیانوں کو اور دین کے دوسرے شوبوں کا انکار کر کر چپ جماعت کا نام لے کر جیسے کہ بدتی لوگ اولیاء اللہ کا نام لے کر دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں کچھ غلط کر رہے ہیں وہ نہیں لیکن اولیاء کا نام لے کر دین کا حلیہ بگاڑ یہ سبنا اندہ یہ سنونہ پوچھا جا یہ برا متبو لو جی میں اس میں لکھو داڑھی چھوڑیا اس میں لکو نمازی بنیا کیا تھے معلوم ایک نمبر کے شرابی ایک نمبر کے زانی تھے یہی بات خوانی والا بولتا مجھے اللہ کو دیکھا کہ جی میں رسول کو دیکھا کہ جی مجھے معرفت ملی سوچ خوانی سے بولتا وہ اللہ کی قسم بولتا ہم گئے ہیں ہم مار کھائے ہیں تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جوگل کے درگاہ میں جا کر پٹ کرائے کاطلانہ ہم ہم کنالتے ہیں ہم مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کشمیر سے کن کنیا کماری تک بڑی بڑی درگاہوں میں ہم گئے حق کو تلاشتے ہوئے ہم چرچوں میں گئے ہیں بریلیوں کی مدرسوں میں ہم نے تعلیم پائی ہے غیر مقدموں کے اداروں کو ہم نے کھنگالا ہے حق ہے کھنگالو سیرو پنر پھر ہم نے حق کو پہچانا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے رسول کو دیکھے نہیں دیکھے اللہ کو کیسا پہچانے رسول کو کیسا پہچانے معرفت سے معرفت کہاں سے آئی قوالی سے آئی اب اگر وہ بولنے لگے کہ صاحب جی چھوڑو جی ہمیں گانجا مارتی کی نماز نہیں پڑھتے تھی خدا رسول کی معرفت ہمیں قوالی کے ہمیں نہیں چھوڑ رہی وہ بات اگر جماعت والا بولیا تو میں پیوٹ تھا میں شرابی تھا میں ماں باپ کا نام ارے عقیدے کی غلطی کے ساتھ زمین و آسمان کے برابر اعمال رکھ لو اللہ قبول نہیں کرے گا دیکھو شریعت کا ایک مسئلہ ہے جمعہ کی فجر میں پہلی رکعت میں السلامیم سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا اللہ تعالیٰ انسانی ہین و میں نظر سنت ہے حضرت مدلی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سختی سے شدت سے اس پر عمل کرتے تھے اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مختدیوں کے سامنے اسے ڈانٹتے پاگل کہیں کہ امامت کے لیے کھڑا ہو گیا سنت کا علم نہیں ہے سنو مسئلہ کان کھول کر سنو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں علک نامیم سجدہ پڑھنا اور دوسری رکت کے اندر سور دہر پڑھنا نبی کی سنت میں سے ہے آخا اکثر اپنی زندگی میں یہ پڑھا کرتے تھے ناغا بہت کم کیا کرتے تھے ہرمین شریفین ان کے اندر بھی اگر آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو ہرمین سلاد ڈاٹ کام ڈالیے آج کی فجر کی رواج دیکھیے مجھے انشاءاللہ امید ہے مکہ طیبہ کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر دونوں کے اندر انشاء یہی صورتیں پڑی جا چکی ہوں گی یہ سنت ہے لیکن آگے علماء نے لکھا میں دس سال سے امامت کروں اور لگاتار دس سال سے جمعہ کی فجر میں مستقل یہی پڑھتا آیا ہوں اب پڑھتے, پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ فجر کی نماز کے اندر یہ جمعہ میں پڑھنا ضروری ہے کسی دن مجھے پیٹ کا درد تھا خزائے حاجت کی ضرورت تھی ہوائی جہاز پکڑنا تھا ٹرین پکڑنا تھا میں نے اس صورتوں کو چھوڑ کر چارٹ پڑھ لیا تو عوام میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت آج نمازی نہیں ہوئی تو یہ سمجھنا کہ حضرت آج نماز نہیں ہوئی ایک غیر لازم چیز کو انہوں نے لازم کر لیا اس لیے شریعت متحرہ کا قانون ہے یقیناً سنت ہے لیکن کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیا کرو کبھی کبھی ناغا کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ ایسی سنت ہے جس کی جس کا ناغا ہو سکتا ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے غیر ضروری کو ضروری سمجھنا ودت ہے یہ سنت نبی سے ثابت رہ کر اگر کوئی اس سنت پر یہ احتخاب کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے تو چار مہینے چلنا تین دن اور یہ جماعت کا نظام نہ بخاری میں ہے نہ سرمزی میں ہے نہ نبی کی زندگی میں یہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کاجا اجمیری کی طرح اور نظام الدین اولیاء کی طرح ہماری سہولت کے لیے دسترخوان بنا کر دیا اس دسترخان کے بارے میں یہ سمجھنا یہی دسترخان ہے اس کے بغیر کا ہم کھا سکتے تو جیسے نبی کی سنت کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بنے گار ہے تو اس کے بارے میں رکھے گا تو وہ مجرم اور فاسق نہیں ہوگا اس کا تو نبی سے ثبوت بھی نہیں اس کا تو نبی سے ثبوت ہے صاحب جو ماشی نماز میں آپ اکثر سنتے ہوں گے سب بھی اسمارب بھی اور دوسری رقاب کے اندر حلتا کا حدیث الغاشیہ سنتے نہیں سنتے لیکن کبھی کبھی اس کو ناغا کیا جاتا ہے کیوں تاکہ لوگوں یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ بالکل ضروری ہے اگر اس کو نہ پڑھا جائے نہ ایسا غیر ضروری کو ضروری سمجھنا بدت ہے اور بدت کرنے والا خدا پر تہمت لگانے والا نبی پر توہمت لگانے والا کلو بدعتن ضلالہ وہ کلو ضلالت کنار ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے آپ کو حق نہیں ہے کہ غیر لازم کو لازم کر دیں ہاں سنت یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے حدیث سے سورہ آلہ پڑھنا سورہ غاشیہ پڑھنا سورہ جمعہ پڑھنا سورہ منافقون پڑھنا لیکن اسے بھی کمپلسری نہیں کر سکتے ہم جب نبی کے عمل کو جو غیر ضروری تھا ضروری نہیں کر سکتے تو ایک بزرگ کے طریقے پر ایسا جمنا کہ جمنے والا صحیح پورے راستے غلط یہ عقیدہ جو ہے جہنم میں لے جانے والا ہے یہ عقیدہ غلط ہے یہ بھی ہے راستہ یہ ہے راستہ اس سے بھی کام ہوتا ہے اس سے بھی کام ہوتا ہے ہم سب کا شکریہ ادا کریں مولانا حسن صاحب کے والد نے کیا کہا کہ بھائی تیرے مدرسے کے بوجھ کو حسینیہ والوں نے کم کر دیا ہے احسان مان جماعت والوں احسان مانو کہ تمہارے بوجھ کو مدرسے والے کم کر رہے ہیں تم نوران قیدہ پڑھاتے پھرو گے تم اتحیہ سکھاؤ گے تمہارے بوجھ کو خانخواہ والے دلوں کو سیخل کر کے احسان مانو ان کا ان کے ممنون کرم بنو ان کے جوتیاں لے کر سر پر رکھو کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن تم ہمارے بوجھ کو کم کر رہے ہو تم دل کو صاف کر رہے ہو تم وہی عالی محمول کتابہ کر رہے ہو تم وہ یو ذکیم کر رہے ہو تم جو ہے تعلیم کتاب تم تسکی نفوس کر احسان مانو یہ نہیں ماننا یہ بڑی شرارت خباص اور لگتا ہے کہ یہ شرارت اور خباست کرنے والوں کے جراثیم کو امریکہ نے اس جماعت کے اندر چھوڑ دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ سرد پڑ جائے اور یہ غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کر دین سمجھ کر لوگ گمراہ ہوتے رہے اب اس میں جڑ گئے معاملات خراب ہیں اس میں جڑ گئے جوڑے جہیز لے رہے ہیں اس میں جڑ گئے قوالی ہو رہی ہے اس میں جڑ گئے ٹی وی کیوں اب جیسے کہ یہ کہتے ہیں کور کی فاتیاں دلانے والے گیارہویں کرنے والے بزنس لاس ہو گیا کیوں نہیں لاس ہوا یہ بار تو دلاتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا گیارہویں نہیں کراس یہی چیز اگر کہنے لگے یہ بار تو چلنا نہیں گیا اس سے تیرا دکان ڈوب گیا اس میں ہم نے کیا فرق رہ جاتا یہ عقیدہ نہ بناؤ اللہ نفا نقصان کا مالک ہے یہ نظام ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے وہ کہتے ہیں کیا تو گیارہویں نہیں کر اس اجڑ گا یہ کہتے ہیں کیا تو نہیں نکلیا اس سے تیرا دکان تباہ ہو گیا وہ کہتے کیا تو پور کی پاتیا نہیں دلایا گھر میں جھگڑا ہو گیا یہ کہتے کیا تیرے گھر سے تعلیم ہٹی تیرے گھر میں نہ ہو سک یہ سب چیزیں ٹھوسنے کی ضرورت نہیں یہ حدیث میں قرآن میں نہیں ہے حدیث قرآن میں کیا ہے جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نور آتا ہے جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہٹتی ہے جس گھر میں رنڈی نما عورت ہوتی ہے خدا کے رحمت یہ باتیں بولو اپنی تحریک اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کے لیے وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں دین کے لیے ہیں ان کو اپنی جگہ پر پک کرنا بڑی خیانت ہے حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ پروانے کے دن قریب ہو گئے تھے بڑی سخت بیماری تھی مرکز نظام الدین میں حضرت تھے حضرت کے خدام تھے ان کو ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا کہ حضرت کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے سخت بیماری ہے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا بڑی ہماری خوش نصیبی ہے حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا تخیر عثمانی صاحب ابھی ہندوستان تشریف لا چکے ہیں سترہ اٹھارہ تاریخ کو حضرت والا کا پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں عالم اور چوٹی کے علماء اختاب ابدال میں آپ کا شمار ہے ایک طرف چیف جسٹس سترہ اٹھارہ اداروں کے بڑے انگریزی تعلیم کے ماہر حدیث کی شرح لکھنے والے قرآن کی تفصیل لکھنے والے ادب شاعری کون سا میدان تھا علم کی دنیا کا کہ آپ نے اس کو پھیکا رکھا ہو دنیا کی سیر کرتے ہیں اس پورے ملک کو اپنے قدم میں سمیٹ لیتے ہیں ابن بطوطہ کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہرگز حضرت کی مجلس کو قضا نہ کریں حضرت کے دیدار سے محروم نہ ہو حضرت کی م... جو ہے آپ یہ نہ کریں حضرت کے جو والد جو تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماری فرقرآن حضرت نے لکھا لائق باپ کا لائق فرجن قربان ہو اللہ ایسا بیٹا ہر کسی کو نصیب پربائے ظاہری باطنی اور تصوف علم حدیث علم قرآن علم سیاست انگریزی اور علم سقا جس میدان میں جاتے ہیں بس اس کے وہ شہ سوار بن جاتے ہیں بہت اللہ نے نوازا بہت آ رہے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے حضرت تقریب لا رہے ہیں تو حضرت کے جو والد تھے دیون میں اس وقت مدرس تھے معلوم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں عیادت کے لیے گئے تو جب گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ مل نہیں سکتے بڑے سخت بیمار ہیں اب ملیں گے ہر آدمی ملنا چاہے گا تکلیف ہوگی کہا کہ ٹھیک ہے جب حضرت جگیں گے میری بات پہنچ سکتی ہے تو میرا سلام سنا دیجیے تو چنانچہ جب حضرت کروٹ لی تو آپ کے خادم نے کہا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے ڈاکٹروں دا نے دوڑو دوڑو پکڑو بھائی پکڑو یہ بڑا اللہ والا ہے بزرگ آدمی پکڑو اس کو وہ آئے شفیع صاحب و اللہ علیہ قطار بھاڑے مار کر حضرت والا صاحب و رحمت اللہ رونے لگے طرف پر رونے لگے ہم آدمی جب مرتا ہے مرتے وقت روتا ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے بیگم کی یاد آ رہی ہے اولاد یاد آ رہی ہے یا کوئی م... کیا مسئلہ ہے سرت نے کہا کہ اطمینان رکھیے آپ نہ تو مری والی تفصیل ہے آرام سے جائیے گا نہیں نہیں شفیع مجھے دو باتیں بھائی کھل رہی ہیں اور جب تک اس کا حل نہیں ملے گا لگتا ہے کہ میری وہ آرام سے نہیں نکلے گی कहा کہ क्या فرمانے लगे شفیح اللہ کا ایک قانون ہے دنیا میں ایک دستور ہے کیا میں نے دکان کھولا کھولنے کے کھولنے کے دوسرے گھنٹے سے دکان چلنے لگا میں نے شادی کی ایک دم دنیا کی وفادار جورو مل گئی میں نے بیان کیا ہزاروں کا وجوہ ٹوٹ پڑا میں نے مٹی میں ہاتھ ڈالا سونا بن گیا تو کہتے ہیں مانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کا کام میں نے تنہا نہیں کیا دعوت و تبلیغ کیا لاکھوں لوگوں نے کیا اس میں میں نے بھی کیا اور کرتے ہی یہ کام کلک ہو گیا دنیا میں چمک گیا اس کو استدراج کہتے ہیں محلت کہتے ہیں شفی مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں محلت دے کر تو نہیں پکڑ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اللہ میں کہتا ہوں تم کیا کہتے ہو حضرت کے پسینے کا خطرہ بھی مل جائے ہم کا یہ تکو مرتے وقت کتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے کتنوں کی اصلاح ہو گئی کتنے بے نمازی اس زمانے کے انگریز اگر لاکپ میں کوئی مسلمان جاتا تو وہ انگریز اپنے قیدی کو کہتا الیاس کی جماعت میں چلے جا تو سدھر جائے گا مرتے وقت دل رہے ہیں کہ شتی جماعت کا کام شروع کرتے ہی چمک گیا لگتا ہے اللہ ڈھیلی ڈوری دے کر مجھے پکڑتا کہ اللہ اکبر کتنا خوف تھا کتنا خوف تھا چالیس دن جا ہے تو ولی اسلام علیکم امام گیا اسے سلام کا انتظار پوری قوم اسے سلام کرنا چالیس والا چالیس کو ملتا ہے مہنے والا مہنے کو اچرے والا کیا ہے یہ سبھی سلام کو عام کرو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خاص خاص جرادری کو سلام ولی ولی کو سلام چلے چلے کو سلام ارس والا ارس والے کو سلام اور حضرت کے دل میں ڈر کہ کہیں میرا کام خدا کی طرف سے امتحان تو نہیں ہے اللہ مجھے پکڑے گا تو نہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنکھوں کے قطرے آ گئے حضرت عبادت کرنے کے بعد غرور پیدا ہو گیا تو اللہ کے یہاں پکڑے جانے کی دلیل ہے میں نے جمعہ دی بیان دیا ناس پیدا ہو گیا سینہ پھول گیا مئی ٹھوکنا ٹھوکیا جمع والیاں کو امیرا کو یہ میری بربادی کی دلیل ہے غارت ہونے کی دلیل اللہ حفاظت کر نماز پڑھی آپ نے آپ نے روزہ رکھا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے تیر مار دیا کمال کر دیا اللہ کی طرف سے وہ عدم قبولیت کی مردود ہونے کی دلیل ہے حج کو جا کر آئے نام نیم پلیٹ کے اندر الحاظ لکھا لیا اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں الہاج ہو گیا یہ کتے کی موت سے بدتر ڈرنے لگا اللہ کے کابے کے پاس گیا خدا جانے اللہ میرے حج کو قبول کریا کہ نہیں کی. تواف کو قبول کریا کہ نہیں میں نماز پڑھیا میں روزہ رکھا یہ ڈرنا اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں حضرت یہ ڈر جو آپ کے دل میں پیدا ہوا یہ خدا کے یہاں اس کام کی قبولیت کی نشانی ہے اللہ نے آپ کے اس کام کو قبول کر لیا ہے حضرت سینے پر ہاتھ رکھا مفتی شفیع تیرا شکریہ اب میرا کریجہ ٹھنڈا ہوا تیرے باغ سے میرے دل کو اطمینان ہوا پھر اس کے بعد دوسری بات حضرت نے کہی جو آج نظر آ رہی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میری نگاہ بصیرت اور بسارت میری فراست ایمانی کا چشمہ لگا کر جب میں دیکھتا ہوں مجھے لگ رہا ہے یہ جماعت کا کام قابو سے باہر ہو جائے گا ہو رہا ہے نا پانچ ہزار کو جوڑو پچیس ہزار آ جاتے ہیں پچیس ہزار کو جوڑو دو لاکھ آ جاتے ہیں بے پناہ ہوگا اور اتنا ہوگا کے علماء مدارس کان کے کنٹرول سے یہ کام نکل جائے گا اور مفتی شفیع میری آنکھ دیکھ رہی ہے اس وقت یہ جماعت امت کے لیے تباکن ہو جائے گی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی سوال کیا ہے حدیث میں ہے جس نے اچھائی کی اچھائی کو عام کیا اچھے کرنے والوں کا اجر اس کو دیا جائے گا یہ علاقے میں مسواک نہیں تھی میں نے مسواک کیا میں نے مسواک دیا تو جتنے لوگ مسواک کریں گے اس کا اضر مجھے ملے گا لیکن یہ گناہ اس علاقے میں نہیں تھا تصویر نہیں تھی شادی میں جمعہ کے بیان کے اندر ویڈیو کیمرہ نہیں تھا شانپتی کو ویڈیو کیمرا لگایا یہاں کا دیکھ تو اور ایک مسجد میں اب قیامت تک جتنی مسجدوں میں کیمرا لگے گا اس کا گناہ مجبر ہوگا قابل جس نے دنیا میں پہلا قتل کیا قیامت تک کروڑوں قتل کا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا تو حضرت مولانا علی صاحب را نے فرمایا یہ کام دنیا میں نہیں تھا یہ شکل نہیں تھی کام کی میں نے ایجاد کیا مجھ سے اللہ نے لیا اب آگے چل کر جو برباد ہوگی جس کو میری نگاہ دیکھ رہی ہے تو کیا نئے مجھے پکڑ لے گا یہ بڑا اس کا انکار مفتی شفیع صاحب نے نہیں کیا کیونکہ یہ نگاہ بصیرت یہ نگاہ فراست تھی کہ ہم جیسے کمینے ہم جیسے کتے شان پتی کے واسطے جماعتوں میں جا کر اپنے ویوگ کو چھپانے لگیں گے اپنے جوڑوں کی گلابی کو چھپانے لگیں گے اپنے سوت کھا کر ماں کے بلاکار کو چھپانے لگیں گے استماعت کے اندر نکاح کر کر غریبوں سے جوڑے جہد کو چھپانے لگیں گے گھر کے اندر پور کی فاتیا بھی دلائیں گے یہاں جماعت کا لیول بھی لگائیں گے یہاں جماعت کا لیول بھی ہوگا اس تمام علاقوں دیں گے مسجد کہ دل کٹے گی نہیں دیں گے مسجد کا موزم اپنے گرجا بیٹھے گا اسے نہیں دیں گے یہ حضرت کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہا کابو سے باہر ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گی جماعت نہ اس کا انکار مفتی شفی صاحب نے کیا نہ اس کو رجوع کیا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا تقی صاحب عثمانی جو آ رہے ہیں اگلے ہفتے حضرت نے درس ترگیزی میں ترگیزی کے سبق میں یہ بات کہی ہے اور حضرت کی کتاب میرے پاس موجود ہے اور حضرت سے ملاقات کر کر پوچھیے کتاب غلط تھک سکتی ہے غلط بات کوئی نقل کر سکتا ہے کتاب میں اگر نہ کہے ہو منہ مانگا انعام مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کام ہاتھ سے نکل جائے گا جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا من گھڑت چیزیں بیان کرنے لگیں گے اور راہ رات سے پٹری سے ہٹ جائے گا مجھے ڈر ہے کام کوئی جات میں نے کیا ان کا گنا خدا مجھے تو نہیں دے گا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اللہ ان کی فراست پر رحمت برکت نازل فرمائے کہنے لگے حضرت آپ پر مواخذہ نہیں اس لیے کہ جب ندی سے پانی نکلا تھا جب جھرنا پھوٹا تھا یہ پانی صاف ٹاپ تھا ندی آگے بڑھی تو لوگ مردے ڈالتے گئے ندی آگے بڑی نانا پڑتا گیا ندی آگے بڑھی فضلہ اور تاخانہ گرتا گیا حضرت ندی کو جب شروع کیا تھا آپ نے مردہ نہیں ڈالا تھا آپ نے فضلہ نہیں ڈالا تھا حضرت اس دعوت اور تبلیغ کے کام کو خدا رسول کی مندی کے لیے شروع کیا آگے آئے اس میں مردے گرتے گئے فضلہ گرتا گیا گندگی گرتی گئی حضرت آپ اس کے ذمے دار نہیں ہیں فرماتے ہیں شفیح انشاءاللہ میں اللہ سے ہنستے کھیل سے ملاقات کروں گا یہ حضرت کی پیشنگوئی آج کیا صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے کیا آج آنکھوں سے یہ منظر دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا آج اس کو بڑا چڑھا کر نہیں پیش کیا جا رہا ہے کیا آج علماء کی توہین بیانوں کی توہین خانخواہوں کا انکار اور مذاکروں کا انکار آج مدارس کا انکار دبی زبان چنے کی جو کچھ ہے اسی میں گزشتہ ہفتے کے بیان کے بعد گروپن پارلے میں یہاں آنے والے دو ساتھیوں کو مار کر لہو لہان کر دیا کیوں جاتے ہو تم نئے بلا پانچ کاموں سے جڑے رہو جنتی پانچ کاموں سے کٹو گے تو جہنمی وہاں جاؤ گے ایمان خراب ہو جائے گا بتائیے ہم برے بریلوی ہم خادیاں بھی ہیں ہم نے کبھی سچ کے دامن کو چھوڑا ہمارا وعدہ ہے ہماری دعا ہے کہ جس دن حق کے راستے سے ہٹیں خدا اس لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ کر دیں ہم جینا نہیں چاہتے ہم زند کی زندگی جینا نہیں چاہتے ہم عزت کی موت کو گلے لگا لیں گے ہم شہادت کی موت کو گلے لگا لیں گے ہم کمپرومائز کرتے ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے دل جوئی کرتے یم جی روڈ بریگیڈ روڈ کے اندر ہمارا اپارٹمنٹ ہوتا بہار سے آ لوگوں نے بننے بنائے خدا کی قسم آپ کا ڈھیل اپنا نہیں ہے ہم نکل جائیں فٹ پاتھوں پر گھومتے رہے سڑکوں پر گھومتے رہے اپنا آشیانہ نہیں ہے کیا اعتبار کیا تم نے کیا بھروسہ کیا یہی کہ آنے والوں کو تم نے پکڑ کر مارا ہم نے سودا کیا کوئی ہم نے باطل سے کوئی کمپرومائز کیا کون سا موقع تھا غیر مخلدوں کا موقع بریلیوں کا موقع دہشت گردی کا موقع چاندنی چوک کے اندر بھری پولیس کے بیانوں کے درمیان ہم نے پولیس کو للکار کر کہا کہ تالبان کے دورے حکومت کے اندر ایک پوری حکومت میں وہ ظلم نہیں ہوتا جو تمہارے لاکپ کے اندر ہوتا پولیس کڑی رہی پروین تگاڑیا جب آیا تم نے اجتماع کو منسوخ کر دیا ماہانہ مشورے کو منسوخ کر دیا کون تھا اس کو للکارنے والا پروین تگاڑیا کا دندا چکن جواب دینے والا آپ کہتے ہیں کہ مت جائیے وہاں ایمان خراب ہوتا ہے ہم ایمان کا سودا کرنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں اپنی آخرت کا نہیں دیکھنا ہماری ارے کرنے والا جسے آگے جوانی ہو اور جوانی میں قدم رکھنا ہو شادیاں کرنا ہو لو اسٹوری بنانا ہو محبت کرنا ہو ہماری زندگی کی تین نمازیں ختم ہو چکی ہیں پجر ہو گئی زہر ہو گئی اثر ہو گئی مغرب دشا کا انتظار ہے ہمیں جھوٹ بولنا تھا پجر کے بعد بولتے چار نمازیں اور تھی اس میں عائش کرتے عشرت کرتے بنگلہ بناتے حسین لمبی سے نکاح کرتے اور جو ہے چندے مانگتے مدرسہ ادارہ قائم کرتے کیا, کیا؟ کون سا ریکارڈ ہے فخط نبی صفی میں نے تمہارے درمیانی زندگی دی اسی شیواجی نگر میں پیدا ہوئے اسی شہر میں رہے ہماری زندگی دودھ اور پانی کی طرح سامنے ہے پھر شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں جماعت کو بولتا نہیں بخشتا نہیں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا ارے بھائی ہم ہاں علماء نہیں بولیں گے احسان مانو ہم نے آنکھیں کھول دی ہم نے نمازوں کو درست کر دیا ہم نے نظام کو درست کر دیا ہم نے روزے کو درست کر دیا ہم نے قرآن کو درست کر دیا جو کر سکتے تھے ان ہمیں کانفیڈینس ہے کہ خدا گا کیا تم نے نہیں پہنچایا ہم کہہ سکتے ہیں خدا جتنا دم تھا اس سے زیادہ ہم پہنچا کر آئے ہم کمپرومائز کرے ہم کر سکتے ہیں ادھر ادھر کے واقعات من گھڑک قصے پونا گنٹا بول کر ہم داد لے سکتے ہیں وظیفے لے سکتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک دعوت ہم کھا سکتے ہیں ہم نے وہ کام نہیں کیا مارا گیا کیوں جاتے ہو یہ جماعت سکاتی ہے یہ اکابر سکاتے ہیں یہ علماء سے دوری کیا ہمارے منالیا صاحب نے سکھائی نہیں ہرگز نہیں ہم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ہمدردی کے لائق ہوتی ہے ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی سلم کے ساتھ میدان محچر کے اندر اگر آپ ترازو کے پاس اور پلسیرات کے پاس نام امان لیتے وقت اٹھتے چلتے پھرتے رہنا چاہتے ہیں اور نبی کے ساتھ رہیں گے ہجر کیسا ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا اچھا ہوگا اس کے لیے چٹکی بھرا عمل ہندو جاتا ہے مندر تو پرساد لے کر جانا پڑے گا عیسائی چرچ جاتا ہے تو اسے بہت سارا ساز و سامان لے کر جانا نہانا پڑے گا نوے کپڑے پہننا پڑے گا چھوٹا ایک سیکنڈ کا عمل پڑھیے گا اس ضرورت کو صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ جو پڑھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا پڑھیے اللہ سلی علی محمد کما تحب و ترزا لہو جو کتنا چھوٹا درود ہے اللہ سلی علی محمد کما تحب ہبو طرزہ لو الا جیسا آپ محبت فرماتے راضی ہیں ایسا محمد صاحب اللہ پر درود نازل کر دے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو سی ڈی میں پھر دوبارہ سن کر رپیٹ کیجیے کوئی 10 مرتبہ کوئی بیس مرتبہ کرے گا ان اس کو یاد ہو جائے گا اللہ کا حیات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب پروائے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تنظیم و جماعتوں کی جو خرابیاں ہیں ان سے بچ کر اصلاح کے ساتھ ہمیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق نصیب پرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب۔ العال